اسی طرح بہت سے دوائر سے مل کر ایک کوڑا بنتا ہے بہت سے دوائر سے مل کر کوڑا بنتا ہے اس کی جو تعریف کرتے ہیں پورے کی یہ کرتے ہیں کہ نکات کا ایسا مجموعہ ایسا سہ کیونکہ دائرے میں ہوتے ہیں دو بودھ تو اگر زیادہ دائرے مل جائیں گے تو تیسرا بودھ بھی آ جائے گا ایسا سہبودی کو ادھی جسم کہہ دیں اس کو سہبودی بودھی اور جسم ایک ہی چیز ہوتی ہے وہ بھی جس کی سطح کے وقات کے مرکز سے مسافیر فاصلہ ایسا سر مودی جس جس کی سطح کے برباد اس کے مرکز سے مسافیر فاصلہ شکل آپ کے سامنے ہے ہر آدمی نے پورا دیکھا ہوتا ہے جسے وہ تین آباد ہیں ان کے اگر آپ دیکھیں مسل اس کو میں توڑ کے دیتا ہوں اس کو عرض کہہ دیتا ہوں اور اس کے اندر اگر ایسے شراپ کر کے اندر چلے جائے تو اس کا امک بھی ہے تین چیزیں اس کے اندر ہیں توڑ بھی ہے ارض بھی امک بھی ہے اور یہ اس کی سطح ہے یہ ساری چاروں کی سطح ہے اس سطح کے جو نقا کوئی بھی نقطہ لے لے یہ والا نکتا ہے تو اس کا جو مرکز ہے نا مرکز کے پیٹ کے اندر ہے ادھر سے بھی انچ نیچے جگہ ہے ادھر سے تین انچ نیچے ادھر سے تین انچ تی نی... اندر جو مرکز میں جو ہے پیٹ کے اندر ایک جگہ ہے وہ اس کا مرکز کہنے تو مرکز سے اس کا فاصلہ برابر ہے اس کا بھی برابر ہے اس کا برابر ہے اس کا بھی ہر طرف سے مرکز تک فاصلہ برابر ہوگا اس کو کہتے ہیں اس کی سطح کے نکات اس کے مرکز سے متعمیر فاصلہ ہے اس کو کہتے ہیں یہ گرا یہ گرے کی ہے سہ بدی جسم جس کی سطح کے نکات اس کے مرکز سے مسافیر فاصلہ ہو اس کو اس وورڈ پر ہم ایسے تعبیر کر دیتے ہیں جمیت کی جگہ طلبا اسلام طور پر یہ اس کا مرکز ہے یہ نقطہ بھی اس سے برابر ہے یہ اوپر ایسے ہے یہ بھی برابر ہے یہ بھی برابر ہے یہ بھی برابر ہے یہ بھی برابر ہے بظاہر دیکھنے میں آپ کو دور آ رہا ہے لیکن یہ ایسے ہے یہ اوپر بنے ہوئے تو اس کو دائرہ کہتے ہیں تو گورا کہتے ہیں پھر جو گورا ہوتا ہے اس میں بھی وطر ہوتا ہے اس میں کتر بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ دائروں کا مجموعہ ہے کورا تو جیسے دائرے کے اندر وطر ہوگا پتر ہوگا تو اس کورے کے اندر بھی وطر بھی ہوگا کتر بھی ہوگا اسی دائرے کے اندر سے اگر میں یہاں سے کوئی چیز سوئی داخل کروں اور ادھر سے نکال دوں ادھر سے داخل کر کے ادھر سے نکال دوں تو یہ اس کا وطر بن جائے گا کیونکہ دو رکات کو ملا ہے لیکن اگر میں اس کو یہ جیسے یہ ہے یہاں سے کوئی چیز داخل کی اور بالکل ادھر سے نکالی اور وہ مرکز سے گزر کر جا رہا ہے تو اس کو کہیں گے کہ یہ اس کا کتر بن گیا ادھر سے داخل کیے ادھر سے نکالا مرکز سے گزر کر اگر جا رہا ہے تو وہ اس کا کتر پھیلائے تو اس دائرے کے قطر بہت سارے ہو سکتے کتر جو ہوتا ہے یہ کسی دائرے کا بری ترین فاصلہ کتر کے جو نکات ہوتے ہیں وہ سب سے دور ہوتے ہیں مثلاً ایک نقطہ یہاں ہے ایک نقطہ یہاں ہے ادھر اس جگہ پر تو यहां سے اگر آپ ناپیں گے یہاں تک یہ جتنا فاصلہ ہے وہ ان دو نکات کے درمیان میں اتنا فاصلہ یہ بری تری ہے اگر یہ نقطہ اور یہ نقطہ لے لیں گے تو یہ قریب ہوگا ادھر لے لیں گے تو قریب ہوگا ادھر لے لیں گے وہ بھی قریب ہوگا لیکن یہ نقطہ بھی ہے جتنا فاصلہ ان کے درمیان میں ہے وہ کسی دو اور نکات کے درمیان میں یعنی ایک پتر کے جو آخری نکات ہوتے ہیں یہاں سے ایک اتر ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ آخری نکتا ہے یہ بھی آخری نکتا ہے اس کا جو فاصلہ ہے ادھر سے گھوم کر ادھر آئے یہ سب سے زیادہ فاصلہ ہے اگر یہ نکتا ادھر کی وجہ میں ادھر لگا دیتا ہوں تو یہ فاصلہ کم ہو جائے گا ادھر لگاتا ہوں یہ بھی کم ہو جائے گا پھر یہ ادھر سے گھوم کے نہیں آئیں گے پھر ادھر سے آئیں گے یہ کب فاصلہ ہوگا تو کتر کے جو آخری نکات ہوتے ہیں وہ بہترین ہوتے ہیں کسی بھی کورے کے کتر کے جو آخری نکات, وہ ترین نکات ہوتے ہیں وہ کتر دو قسم کے ہوتے ہیں ایک کتر تو وہ ہوتا ہے کیونکہ کورے کی دو حالتیں ایک حالت یہ ہے کہ کوڑا ساکن ہو اپنی جگہ پر ہے جیسے یہ قورا ہے ساکن ہے بالکل دوسری حالت یہ کہ ادھارک ہے جیسے حرکت کر رہا ہے سنسد تو قورا ساکن ہوگا جب ادھارک ہوگا تو جب قورا حرکت کر رہا ہے جس وقت اس وقت اس کے کتر دو قسم کے بن جاتے ہیں ایک وہ کتر جو خود قدر حرکت کر رہا ہے دوسرا کتر ہوا ہے جو حرکت نہیں کر رہا جو کتر حرکت کر رہے ہیں نا اس کو چھوڑ کر جو ایسا ہے جو حرکت نہیں کر رہا وہ یہ والا کتر ہو گیا جس کے اوپر یہ یہاں سے لے کر داخل کر کے نکالا ہو یہ جو ساکن کتر ہے بھائی متحرک پورے کا جو ساکن کتر ہے اس کا ایک خاص نام ہے اس کو کہتے ہیں محور متحرک قورے کا جو ساکب پتر ہوتا ہے اس کے خاص نام ہے وہ یہ کہ اس کو کہا جاتا ہے محور یعنی جس کے گرد یہ قور گھوم رہا ہے جس کے گرد قور گھوم رہا ہے محور اس کی تعریف یہ ہوتی ہے متحرک قرے کا ساکن پتر متحرک قرے کا ساکب پتر وہ ساکب کس طرح ہوتا ہے کہ اگر یہ ایسے مسلسل حرکت کر رہا ہے اور آپ نے ایک کلم کی نوک یہاں رکھی ایک قلم کی نوک یہاں رکھی دو کلم کی نوک سے پکڑا ہوا اس کو تو جب دو کلم کی نوک سے آپ پکڑیں گے اس کو اور یہ حرکت کرے گا تو آپ کی کلم ایک جگہ ہی رہے گی وہ ہلے گی نہیں اپنی جگہ پر رہے گی لیکن اگر آپ یہ قلم کی نوک ایک یہاں رکھتے ہیں ایک یہاں رکھتے ہیں اور اس کو حرکت کرتے ہیں تو یہ قلم کیسے گھومے گا ادھر رکھیں گے ادھر رکھیں گے نہیں گھومے گا وہ اپنی جگہ پہ رہے گا لیکن اگر ادھر ادھر رکھتی ہے تو یہ قلم آپ لوگ ایسے گھومنے شروع ہو جائے گا تو اس کنویں کی ہر جگہ حرکت کر رہی ہے سوائے ان دو رکاو کی یورک یور یہ, یہ اپنی جگہ پر ہے اگر ہر کی رکتے ہیں تو اپنی جگہ پر یہ رہے تو جو جس پوتر کے اوپر یہ حرکت کر رہا ہے اس پوتر کو محور کہتے ہیں پھر یہ جو محور ہے اس کے جو آخری نوکات ہیں یہ والا محور ہے مسل اس کو میں محور فرض کرتا ہوں اس کا یہ اس کر کے یہ وقت اور جیور ان دونوں کو ہم ملا کر کہ کہہ ہیں کتبین یہ کتبین ہے اوپر والے کو اس کا نام رکھ دیتے ہیں کتب شمالی اور اس کا نام کیا رکھیں گے کتب جنوبی اوپر والے کو شمال ملتے ہیں نیچے والے کو جنوب نکشے میں جہاں بھی ہوگا کہیں آپ کے سامنے جب نکشا آئے گا تو اس کو اوپر والا حصہ شیمال نیچے جنوب سیدھے ہاتھ کی طرف مشرق یہ الٹے ہاتھ کی طرف مکڑے اس کا اصول ہے اسی طرح اوپر شمال نیچے جنوب ادھر مشرق کی ادھر مکڑے جیسے کہ ادھر یہاں تو شمالی طرف ہے ادھر شمال ہے ادھر جنوب ہے لیکن ہم جب ادھر کورے کو نقشے کو دیکھیں گے شمال ادھر ہے جنوب ادھر ہے مشرق ہے ادھر ہے بکری بھی اس بورڈ کو اٹھا کے ادھر رکھ لیں گے تو شمال ادھر جنوب ادھر مشرق ادھر مغرب بھی درد اس کو اٹھا کے ادھر لے جائیں گے شمال ادھر جنوب ادھر مشرق ادھر بکری بھی در بھی لے جائیں گے آپ کو ایک بس یہی ہوگا اگر آپ اس کو فرش پہ رکھیں گے تو جو فنی آدمی ہوگا وہ اس کو اگا کے ایسے کر کے رکھے گا ایسے یعنی شمال ادھر جنوب ادھر مشرق ادھر دھر بکری اگر اور کوئی میری طرح کا ہوگا وہ اس کو ایسے رکھ لے تو وہ ادھر شمال کر کے بیٹھا ہوگا پھر جب نقشے میں دیکھے گا ادھر جا رہا ہے اوپر دیکھے گا کچھ اور ہوگا ادھر بھی دیکھے کچھ اور ہوگا وہ سمجھ میں نہیں آیا نقشے کو سمجھنا ہوتا ہے کسی نے جب نقشے بنے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ کسی آ, کالونی کا نقشہ بنا ہے کسی شہر کا نقشہ بنا ہے, یا ملک کا نقشہ بنا ہے تو اس کو آپ ایسے شمال کی طرف رکھ لیں جیسے یہ والا حصہ اس کا شمال کی طرف کر لے نیچے فرش میں آپ کو خود بخود صحیح سمجھ میں آتے اگر آپ اور کسی کہیں گھما دیا تو پھر آپ اس سے قطر نظر کر کے سمجھیں گے تو ٹھیک ہے یعنی باہر والی چیز سے قطر نظر کر کے سمجھیں گے تو ہو سکتا ہے ورنہ سر خل مند ہو جائے گا تو اوپر والا ہمیشہ شمال نیچے والا ہمیشہ جنوب دائیں جانب ہمیشہ مشرق بائیں جانب ہمیشہ مشین مالی تو ان دونوں کا نام ہوگا کتبین قطب شمالی قطب جنوبی کیونکہ پورا ایک اس کے اوپر دائرے بھی بند کر سکتے ہیں تو جیسے ایک دائرے میں تین سو ساٹھ درجے ہوتے ہیں تو ایک پورے کو جب ہم ناپنے لگتے ہیں جیسے یہاں سے میں شروع کر رہا ہوں ادھر سے گھوم کر ادھر واپس آؤں گا تو اس میں تین سو ساٹھ ہوں گے جہاں سے گھوم کر ادھر آؤں گا تین درجے ادھر سے گھوم کر ادھر آؤں گا درجے ادھر سے ایسے آؤں گے جہاں سے بھی نہوں کا واپس وہاں پہنچوں گا تین کیونکہ وہ دہرا ہی ہے یہ کیا جسیم نے کہ اس کورے کو ناپنے کا انہوں نے سوچا کہ اس کو ناپا جائے کسی طرح اس کی پیمائش اس کے لیے انہوں نے یہ جو کتب شمالی تھا جنوبی تھا یہ قدرت اللہ کی طرف سے متعین تھے اس لیے کہ یہ ایک برائے سے گھوم رہا تھا ٹھیک ہے ایسے جب گھوم رہا تھا تو یہ ایک نقطہ بن گیا یہ دوسرا نقطہ میں کتبین بن, بن گئے تو کتبین جب تھے تو کتبین کے درمیان میں فاصلہ تھا ایک سو اسی درجے کا یہاں سے یہاں تک یہاں سے لے کر یہاں تک ایک سو سیدھا جی کا فاصلہ تھا ابھی بھی نہیں سدھائے رہا ہے تو انہیں یہ کیا کہ اس کتب سے لے کر نبے درجے ادھر نہ پہ نبے ادھر ناپے نبے ادھر نبے ادھر ادھر ایک حد لگا دیا ٹھیک ہے یہ کیا یہ کتب ہے شماری نبے ادھر ناپیے سے نبے ناپے ادھر سے نبے ناپے ادھر بھی نبے ناپے پھر ادھر یہ پورے پورے پر دائرہ یہاں سے وہ ادھر تک کتنے درجے تھے ایک سو اسی یہاں سے درمیان تک کتنے ہو گئے درجے یہاں سے یہاں تک نبے یہاں سے یہاں تک نبے نبے نوے باقی ہو گئے تو نبے درجے پر انہوں نے ایک خط لگا دیا اس خط کا نام انہوں نے رکھ دیا خت استفا پورے کے اوپر خط ہے بنا دیتے لیکن کورے بھی ویسے فرضی ہوتا ہے زمین کے اوپر آپ کو نظر نہیں آئے گا وہ خط عموماً کوے پہ موٹا ہوتا ہے یہ, یہ نقشہ ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے یہاں پر ایک خط لگا ہوا ہے ایسے یہ ادھر ایک خط ہے یہ ہے اس میں یہ خط استعفا بنا دیا یہ نظر آئے گا چھت تو یہاں سے یہاں تک یہ نبے درجے کے دیا اس کا نام انہوں نے خطے استعفا خطے استعفا اکویٹر کہتے اس کو اکویٹر استعفا اکول ہوتا ہے اکویٹ برابر وہ کہتے ہیں استفا برابر ہی کو کہتے ہیں اکویٹر یہ برابر کرنے والا دو برابر اسے اس بھی تقسیم کرتا ہے زمین کو اوپر والا نس نیچے والا نس آدھا آدھا کر دیتا ہے اس لیے برابر کر لیتے ہیں okay. اس کا نام اکویٹر بھی کہتے ہیں اس کو فتح استفا بھی کہتے ہیں دونوں نام ہے اسی کے پھر یہ کیا انہوں نے استح استوا اس سے اوپر کی جانے کو تیئیس آشاریہ چار پانچ تیئیس آشاریہ چار پانچ درجے یا یوں کہیں تیئیس درجے 27 के ये इतने बन जाते कैलकुलेटर है ना उसको तब्दील करके देख ले तेईस शनि चार पांच लिख ले तेईस चार पांच लिख ले और फिर बराबर का बटन दबा के नीचे गए फिर घंटे मिनट का बटन दबा लेंताईस तेईस सत्ताईस तेईस सत्ताईस हो गया ना تو اس کا مطلب کہ تیئیس درجے ستائیس لکی کے تیئیس ایشوریہ چار پانچ تیئیس ایشری چار پانچ ہو یا تیئیس درجے ستائیس لکی دونوں بار ایک ہی چیز ہے یہ ہے سو میں سے یہ ہے میں سے میں سے میں سے برابر ہے تو انہوں نے اس خطے استعمال سے 23.45 درجے اوپر ایک خط فرض کیا اس کا نام رکھ دیا خط سرطان خط سرطان پھر اتنا ہی نیچے کی طرف تیئیس چل یہ چار پانچ درجے نیچے کی طرف بھی ایک خط فرض کیا اس خط کا نام رکھ دیا انہوں نے جد, جد. جد. جد. جد یون ہے جد یو بکری کا بچہ یہ سرتان ہے کینسر کیکڑا کینسر कैंसर آف کینسر ٹراپک آفسر सी एम सी होता है सी एन सी आर ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंप्रिक वॉन सही कैप्टिक वॉन बकरी का बच्चा छोटा ये इक्वेचर بھی تین خطوط ہو گئے پہلا خط استفا ہو گیا دوسرا کھاتے سرطان ہو گیا تیسرا کھاتے جدی ہو گیا تین خطوط جیو hmm. پھر ایک جو کتب شمالی تھا نا کتب شمالی اس سے تیئیس شری چار پانچ نیچے وہاں پر بھی ایک خط فرض گیا کتب روپی سے 23.45 شریعے چار پانچ درجے اوپر وہاں پر بھی ایک ہت فرض کیا یہاں جو پت فرض کیا کتبی شمالی سے تیئیس شریعے چار نیچے اس کو انہوں نے نام دے دیا دائرہ, خطبیہ, شمالی اوپر تھا نیچے والا جو تھا اس کا انہوں نے نام دے دیا دائرہ کتبیا جنوبیہ دائرہ کتبیا شمالیہ دائرہ جنوبیہ کتبیا جنوبیا یہاں سے تیئیس شج چار پانچ تیس شری چار پانچ کو ہم لوگ ساڑھے تیئیس بھی کہہ دیتے ہیں کسر ہزم کر کے پچاس ہوتے تو پورا رس تھا لیکن عمر لوگ ساڑھے تیئیس وجہ سے کہتے ہیں ساڑھے تیئیس بچے وہ ہز پہ کسر کے ساتھ تھے مطلب ہے تیئیس شری چار اس کو بھی ساڑھے تیئیس کہہ دیتے ہیں وہ اسی لیے کہ وہ بھی کہہ دیتے ہیں तकरीबन साढ़े तेईस तो अगर कोई आगे साढ़े तेईस कहता है तो वो भी गलत नहीं तेईस शनि चार पांच कहता है वो भी गलत नहीं तेईस दर्जे 27 दीन कहता है वो भी गलत नहीं सही सब ठीक <laughs> है जी یہ ایک دائرہ تین تو یہ ہو گئے تھے کدے استفار کدے سرسار کدے جدید اور ایک یہ ہو گیا دائرے شمالیت دائرے گتمی جنوبیات یہ کل پانچ دائرے ادھر ہو گئے اس کو دوبارہ میں صاف کر لکھتا ہوں پھر سمجھ میں آئے گا بیچ میں یہ اجتما ہے موٹا گلوب کے اندر یہ بنے ہوتے ہیں تینوں یہ نقشہ ہوتا ہے نقشے کے اندر جو نقشہ ہوتے ہیں دیوار پہ لگانے والے اس کے اندر بھی ہوتے ہیں اس کے اندر بھی بنے ہوتے ہیں خط اجتماع تو موٹا موٹا کر کے بناتے ہیں حکومت اور اس کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے نمبر امپر اور خط سردار یہ خط منقصر کے جیسے انہیں توڑ توڑ کے لکھی لکین لگائی ہے اس طرح کی لکیر یہاں سے اوپر ایک لگی ہوتی پھر اسی طرح کی ایک یہاں بھی لگی ہوتی اسی طرح کے یہاں بھی لگی ہوتی اسی طرح کی یہاں بھی لگی ٹوٹی ہوئی ٹوٹا وقت خطے ان سے یہ بندے ہوتے ہیں اس کو دیکھ لینا کسی وقت کہ ہر بلوک کے اوپر یہ ہوں گے ہر نقشے کے اندر یہ ہوں گے یہ جو علاقہ ہے خت سنتان سے لے کر کرتے جدی کا یہ سنتان ہے یہ لکھا رہتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم لوگ منتقا ہار را منت ہار اس کو سورج کی سڑک بھی کہتے ہیں پاتھ آف سن سورج کی سڑک سورج ہمیشہ اس ان دونوں دائروں کے درمیان درمیان رہتا ہے سکتا ہے اس سے باہر ادھر نہیں آ سکتا ہے ہمیں اسی سی کے درمیان میں رہے گا سمجھ میں آئے بات یہ سورج کی سڑک کہلاقی ہے کیونکہ سورج انہیں کے درمیان میں رہتا ہے اس سے اوپر بھی نہیں جاتا ہے. اس سے نیچے بھی نہیں آتا ہے جب دسمبر اکیس دسمبر گزر گئی جو ان دنوں میں سورج جہاں ہوتا ہے ادھر سے نکلتا ہے یہ مشرق ہے نا ادھر سے نکلتا ہے ایسے آ کے ادھر ڈوبتا ہے دسمبر کو اکیس یا بائیس کہتے ہیں آپ کی من ہے پھر آستے آستے یہ تھوڑا تھوڑا اوپر آتا رہتا ہے دسمبر کے بعد آتی جنوری ابھی جنوری چل رہی ہے ایک مہینے کا سفر کر چکا ہے تیرہ جنوری یا کچھ فروری پھر مارچ مارچ کی جب بیس اکیس مارچ سمجھ لو بیس مارچ سمجھ لو دنوں میں یہاں سے دلو ہوگا ادھر گرو ہوگا یعنی ہتیش دیواہ کے اوپر ترو گرو ہوگا, ہوگا. مارچ کے بعد پھر اپریل آئے گا پھر مئی آئے گا پھر جون آئے گا بائیس جون کو یہاں سے تلو ہوگا ادھر گرو ہوگا بعد جب جولائی جون بائیس جون کے بعد پھر واپس لوٹے گا جب واپس لوٹے گا جون کے بعد جولائی اگست ستمبر پھر اکیس ستمبر کو پھر یہاں سے تو لوگ ضرور ہو واپس جاتا ستمبر کے بعد اکتوبر نومبر دسمبر اکیس دسمبر کو پھر یہاں سے آتا یہ پورا سال ہو جائے گا یہ سمجھ میں آ گیا انتہائی جنوب میں جب جاتا ہے تو وہ دسمبر 21 دسمبر ہوتا ہے اس کے بعد پھر ہماری طرف آنا شروع ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا بائیس جون کو یہاں پہنچ جاتا ہے پھر واپس چلا جاتا ہے جب ہوتا ہے تو ہم سے بہت دور ہے ہم لوگ ابھی سب آدمی بیٹھے ہے ہیں چونتیس ہے سے میں گیارے بول چند وہاں کتاب میں لکھا ہو پیچھے تو پیول میں لکھا وہاں لکھا ہوگا چونتیس اشاریہ نہیں ایسے لکھا ہوا ہے سات اسی لیے میں نے وہ آدھا گھنٹہ اس پہ لگایا میں نے آدھا گھنٹہ لگایا تھا جو ساڑھے بائیس <coughs> اور بائیس تیس تیس اس کو سے پڑھنا کوئی اسکیم ہے یہ ہے چونتیس درجے سات وکی کے کتنا یہ چونتیس درجے سات وکی کے کل میں نے وہاں دیکھا تھا مفتی صاحب کی بیٹھک میں تو وہاں تھا چونتیس درجے سات تکی کے انتیسانی ہے ایسے اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں چونتیس درجے انتیس سامی ہے ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اس کو یہ تھا اس کا ارجور برتن کیا اس خطے اس کا مطلب تھا کہ یہ خطے طوار تھا اس سے چونتیس درجے سات کے اوپر ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو تورل برت تھا تورل برت بعد بتاؤں گا ہوں کنفیوز ہو جائیں گے کچھ لوگ ہو جائیں گے سب کا وقت کو تو پتہ ہے کیا ہے ٹھیک ہے جی تو ہم لوگ یہاں ہے اس کو اگر آپ لکھیں اس میں ہم لوگوں کے جو کیلکولیٹر ہے نا کیلکولیٹر میں چونتیس لکھے میں نے فقط چونتیس لکھیں پھر گھنٹے منٹ کا بٹن دبا دیں ایک مرتبہ پھر سات لکھیں اور گھنٹے منٹ کا بٹن دبا دیں اور پھر برابر کا بٹن دبا کے نیچے آ جائیں کتنا آ गया چونتیس چونتیس اشاریاں ایک ایک آ گیا اگر آپ اشاریاں میں کریں گے چونتیس اشاریاں ایک ایک ٹھیک ہے اور اگر کنٹینمنٹ میں لکھیں گے پتا چل گیا ذرا جو نئے ساتھی ہیں ان کو دقت ہوگی لیکن ان کے پاس کیلکولیٹر بھی نہیں ہوگا جو کیلکولیٹر آئے گا پھر صحیح صحیح بس میں بھی تو ہم لوگ ادھر ذرا دیکھنے کی جو بات ہے وہ یہ کہ ہم لوگ اس خطے استعمال سے ابھی جو اس وقت موجود ہیں اس خطے استعمال سے چونتیس اشاریا ایک ایک کہہ دیں चौतीस शरिय एक एक दर्जा ऊपर है चौंतीस एक दर्जा ऊपर है जब हम लोग यहां है इधर बैठे हुए हैं यह तेईस है ना तेईस शरिया चार पांच तो तेईस के बाद तैंतीस तैंतीस के बाद चौंतीस दस ग्यारह दर्जे ऊपर है तो सूर्य आज का यहां चक्कर लगा रहा है इधर से उतलू हुआ होगा इधर गुरु होगा سورج ہم سے بہت دور ہے جب بہت دور ہے تو سورج ہمارے اوپر سیٹی روشنی ایسے اتنی ہم یاد رکھے ادھر سے ایسے روشنی نہیں ڈالنا ادھر سے روشنی ڈالنا ہے ایسے اجڑتی ہوئی شوائیں ہم سے دور ہے جب دور ہے تو ہمارے پاس سبھی اس کی صحیح مکمل جیسے تمازت ہوتی وہ نہیں پہنچتی تو لہذا ہمیں سردی لگ رہی لیکن آستے آج سے آج یہ آگے آئے گا آگے آئے گا آگے آئے گا بائیس جون کو یہاں ہوگا یہاں جب آئے گا تو یہ ادھر سے ایسے شروع ہوگا ادھر ہوا ہے صبح جب شروع ہوگا تو زیادہ گرمی نہیں ہوگی جب تھوڑی دیر کے بعد ایسے آ کے جب ادھر پہنچے گا تو ادھر ہم جانور چلیں گے سورج بالکل ہی طرح سے اوپر ایسے سورج دھوپ پھینک رہے ہیں تو قریب ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ ان کو زیادہ سواگی والا پسند نہیں کرو ادھر سے واپس جاؤ پھر یہ واپس آ جائے پیچھے کی طرف اگر یہ ادھر سے ادھر آ جائے بڑا بڑا مسئلہ پیدا کرے اللہ نے کہا واپس جاؤ پھر یہ ادھر سے واپس آ جائے. پھر ادھر آ جاتا ہے ادھر چلا جاتا ہے درمیان میں آتا ہے موسم درمیانہ پھر ادھر چلے جاتے سردی ادھر دسمبر میں بھی زیادہ سردی پھر اس طرح یہ سارا سال اسی چکر میں رہتا یہاں جو لوگ رہتے ہیں ادھر اس علاقے میں اس علاقے میں ہمارا جو پاکستان شروع ہو رہا ہے پاکستان میں کراچی ہے سب سے نیچے کراچی ہے سندھ گیو چلا کے وہ بھی ساڑھے چوبیس درجے سے اوپر اوپر ہے ساڑھے چوبیس درجے آخری علاقہ ہے وہ بھی ساڑھے چوبیس سے زیادہ ہی ہے تقریباً لیکن ساڑھے چوبیس لگا ساڑھے چوبیس سے نیچے پاکستان نہیں ہے لیکن ہم اس کی منتقل میں نہیں ہے منطقہ سے یہاں سے پاکستان شروع ہوا ایسے کرنے ایدھر انڈیا ہے ایسے نکلا ہوا افریقہ ہے ادھر جو بھی افریقہ ہے ادھر ٹھیک ہے تو یہ جن علاقوں میں یہ جو بنگلہ دیش ہے برما ہے ادھر یہ افریقن ہے افریقہ کی یہ نارا سر یہ سارے کالے دھوپ اتنا چلاتی ہو جنا جناب بالکل جس پہ زیادہ دھوپ پڑے گی وہ زیادہ ابھی آپ اگر دو تین گھنٹے آپ باہر دھوپ میں بیٹھ جائیں تو رنگ فر متم ہو جائے گا اور جیسے آپ اندر آ جائیں گے یہ کسی کالے آدمی کو اے میں ایک مہینہ رکھ دیں پھر سارا دن صبح شام تک اے سی میں رہے باہر نکلے ویسے گورا ہو جائے گا خوبصورت کسم تو یہ دھوپ جو ہے نا یہ آدمی کی کھال کے اوپر اثر خاص قسم کا ڈالتی جس سے کالا ہو جاتا اس کی جو اصل باشندے ہیں یہاں کے وہ کالے ہی ہے یہ کہ باہر سے کوئی آدمی وہاں چلا گیا ہو باہر سے چلا جائے گا تو ادھر آپ انڈیا میں بھی آپ کو ہو کہ وہ لیکن وہاں کا اثر ہی نہیں ہوگا وہ کہیں باہر سے آیا ہوگا کیونکہ ادھر کنگریز بھی رہتے تھے اسی طرح یہاں افریقہ میں انگریزوں کی حکومت رہی فرانس فرانسیسی بھی رہے ہیں انگریز بھی رہے ہیں جرمن بھی رہی سارے بہت سارے لوگ ہیں تو ادھر ابھی بھی سفید بھی ہے کالے بھی ہیں <تصف> ہر قسم کے لوگ ہیں اوپر والے یہ انگلینڈ تو یہاں ہے اوپر بنا ہوتا ہے یہاں انگلینڈ ہے ادھر انگلینڈ والے جو ہے نا سفید ہائی کوالٹی کے سفید بس زیادہ سفید جب زیادہ سفید, زیادہ سفید ہے تو وہ کھیل سن بات لیتے ہیں. سن بات کا مندر کپڑے اتارو سارے سو فیصد اتار کے جب سورج نکل کبھی کبھی نکلتا روز نہیں نکلتا ادھر کبھی کبھی نکلتا پھر سائر سمندر پہ جائے کپڑے اتار کے ایسی لیٹ ہوتی مر ہوئی عورتیں بھی ایسی ساری وہ سن بات کہتے اس سورج سے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمارا جسم تھوڑا سا کالا ہو جائے. وہ زیادہ گورا ہے کچھ زیادہ گورا نہیں وہ پھر سے تو دھوپ کبھی کبھی نکلتی وہ پھر ادھر جاتے ہیں آپ لوگ کے دبئی دبئی میں اسی کام کے لیے دبئی تو اتنی گرمی ہے سخت قسم کی بہت گرم رات تو دبئی وہ اسی کام کے لیے آتے ہیں یہ بہاشی کہتے ہیں یہ بنائے وہ یہ لوگ یہ لوگ ادھر یہ یوروپی ادھر آتے ہیں وہ اسی لیے آتے ہیں کہ کچھ رنگ بھی ہمارا سیٹ ہو جائے گا اور وہاں جائیں گے بس باقی بھی کام نہیں ہوتا یہ سورج سے دور ہے سورج اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ہم لوگ جو ہیں یہ اللہ نے ادھر بنایا پاکستان ادھر بہترین خطہ ہے بہترین نہ سورج سے اتنا دور ہے جتنا کہ انگلینڈ میں نہ یوروپ اوپر والے کہ ان کو سورج کے کئی دنوں تک نظر ہی نہیں آتا اور نہ اتنا قریب ہے جیسے کہ یہ لوگ ہیں کہ پورا سال ہی اللہ کو عظیم کے شکار تو ان سے دور رکھا اللہ نے بس ادھر رکھا ہے نہ زیادہ سردی ہے نہ زیادہ گرمی ہے اللہ کہ آپ جا کے باہر کی چھوٹی ہوئی گاڑیاں گرک بدلے لیکن آپ کو معتدل موسم اس لیے ہمارا پاکستان سارا یہ منت کا معتدل آئے گا یہ منت کا ہارڑا ہے اس کا نام ہی منتقل ہے سورج کی سڑک پھر یہاں سے لے کر یہ جو دائرہ شمالیاں ہم نے بیان کیا یہ والا. یہ منت کا محتا دلا گرا تھا دائرہ گئی شمالیہ تک منت کا محتا گیا تھا ادھر اسی طرح یہ قطع جدی ہے قطع جدی سے لے کر دائرہ گٹ بھی ہے دروبیا تک یہ منت کا محتا دلا گرا تھا دو مراطے پو گئے ایک منت کا ہار رات دوسرا متدلا لیکن متدلہ یہ متدلہ شمالیہ یہ معتدلا جنوبیہ وہ شمال میں ہے اوپر اور یہ جنوب میں اس لئے شمالیہ جنوبیہ لگ رہا ہوں اس سے اگر آپ اوپر چلے جائیں گے یہاں سے اوپر یعنی دائرہ کچھ ہے شمالیہ سے اوپر چلے جائیں گے یہ منتقا من جمیدہ باریدہ دونوں کہلاتے ہیں منت کا منجمیدہ کہہ دیں یہ منتقا والے دہ کہہ دیں شمالیہ منجمد جمع ہوا بالدہ ٹھنڈا فریج جو ہے فریج یہ والا منتقا منجمیدہ جنوبیا والا کتاب یہ جو پانچ خطوط ہم نے بنائے تھے خطے استوا خطح سرطان خط جدی دیر خود کے شمالیہ دیر خود کے یہ جو پانچ خطوط بنائے تھے ان کی وجہ سے پانچ مناطق وجود میں آیا پانچ منت کے بن جاتے ہیں ایک منت کا ہاررا بن جاتا ہے دو متدید ہیں دو واردہ ٹھیک ہے دو متدلا ایک معتدلا جنوبی شمالیہ اور والدہ شمالی جنوبی اور یہ پانچ مناتک وجود میں آ جاتے ہیں یعنی پورے پورے کو پانچ خطوں کے اندر یا پانچ منتقوں کے اندر آپ پانچ بیلٹ متکا دن کہتے ہیں پانچ بیلٹوں میں آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں ان کے یہ جو اوپر والے پارڈا ہے اس کے اوپر بال سائن ایسے بھی آئیں گے جن میں سورج تڑوی نہ ہو اور بال ایسے بھی آئیں گے جس میں ہی نہ ہو ان کے یہ جو درمیان والے ہیں متدلا اور یہ ہارا اس کے اندر چوبیس گھنٹے میں ترو غروب نا ہو ایسا دن نہیں آئے گا کبھی بھی کس سرے سے درو نہ ہوا ایسا بھی نہیں آئے گا کسی سے 24 گھنٹے گزر گئے اور رو بھی نہ ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اس میں ہو سکتا ہے اور اس میں بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی آپ جو ہے وہاں پڑا ہوگا اگر کسی نے جانے جیتا آج تک عثمانی صاحب داون سر کا تو ہم کو بڑا ہے سفرنامہ اس کے اندر لکھا ہے ہم نے کہ ناروے کے شمال میں ایک جگہ ہم لوگ گئے اور وہاں رات کے بارہ بجے سورج نظر آ رہا تھا رات کے بارہ بجے آدھی رات کا سورج رات کے بارہ بجے سورج نظر آ رہا وہ اس لیے تو اس دن روک نہیں ہونا تھا اس میں تھوڑی دیر گروپ وہ جو ہے اس جگہ میں تھوڑی دیر غروب ہوتا ہے تقریباً ہلکا سا نیچے ایسے افق کو ٹچ کرتا ہے پھر دوبارہ سے ایسے اوپر آ جاتا ہے جی ایسے افق کو ایسے نیچے ٹچ کرتا ہے پھر ایسے اوپر آ جاتا ہے تو وہ رات کے بارہ بجے کا سورج وہ اس کی اس کو رات کا سورج تو ایسے راخی یہاں پر موجود ہے وہاں لوگ جاتے بھی ہیں اسی نظارہ کرنے کے لیے جاتے ہو مزید تھوڑا سا اوپر چلے جائیں گے اینڈ کچھ میں شمالی پہ پہنچ جائیں گے تو وہاں پر سب سے ہو ایسا بھی جگہ بالکل کب میں شمالی پہ اگر پہنچ گئے تو چھ مہینے تک جن رہے گا چھ مہینے تک رات رہے گی چھ مہینے سورج ٹری آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا اور چھ مہینے نظر آئے گا تو وہ رو بھی نہیں ہوگا اتنی بات ہو ہماری جو بات ہے وہ یہاں تک اصلی بات یہاں تک ہے کہ پانچ مناطق وجود میں آئیں گے ایک باردہ دو متدلا دو یعنی ایک ہارہ دو متدلا دو باردہ یہ پانچ مناطق وجود میں آ گئے ان پانچ مناطق کے بعد اگر آپ دیکھیں گے غور سے یہ جو پانچ مناتک بن گئے ان میں سے ایک اس کو ہم نے ایک منتقا سمجھا منتقا ہے ہار لیکن اس کو آپ دو بھی کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ یہ خط خطی سے اوپر ہے شمال میں یہ جنوب میں اس کو ہار شمالیہ شمالیا جنوبیہ اگر یوں کر دیں تو یہ چھ بھی بن سکتے اس کو بنا خمسہ خمسا کے بجائے بناط ستہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اب ذرا دیکھ لینا اس کو کہ یہ جو جغرافیہ دان تھے یا انجینئر مہندسین تھے انہوں نے یہ کیا کہ اس قرے ارض میں کون سی جگہ کون سا مقام کس جگہ واقع ہے قرے ارض پر کون سا مقام کس جگہ واقع ہے اگر کسی کو بتانا ہو کہ سوابی اس پورے گلوب میں کس جگہ واقع ہے تو اس کی نشان نشاندہی کیسے کرو اس پورے گلوب میں سواوک کس جگہ واقع ہے اس کی نشان کس طرح کس طرح کروں اس کا ایک نظام وزع کہ ایک نظام ہونا چاہیے اس نظام سے یہ پتہ چل سکے کہ اس پورے گلوب کے اندر پورے پورے عرض کے اندر کوئی خاص مقام کس جگہ واقع ہے اس کو میں کسی کو بتا سکوں اس کے لیے ایک نظام انہوں نے وضاح کیا اے مثال کے طور پہ مثلاً یہ ممبر رکھا ہے اس پوری مسجد میں پوری مسجد میں ممبر رکھا ہوا ہے میں باہر بیٹھا اور کسی کو کہتا ہوں کہ یہ گلوب کہتے ہیں جس گلوب کہتے ہیں سب بہت سارے گلوب ادھر رکھے ہوئے ایک ادھر رکھا ہے ادھر رکھا ہے اتر رکھا ہے تو میں اگر کسی کو کہوں کہ بھائی آپ مسجد میں دروازے سے جب جائیں وہاں سے اب چالیس قدم سیدھے چلے جانا پھر آپ اپنی الٹی جانی مڑ کر پچاس قدم ادھر آنا تو جو گلوب رکھا وہ اٹھا کے لے چالیس قدم وہاں سے جاؤ اور پھر وہاں سے پچاس قدم ادھر آؤ اور وہاں جو گلوب رکھا ہے وہ اٹھا کے لے تو یہاں پہنچ جائیں ٹھیک ہے لیکن کہاں سے وہ دروازے سے کہ دروازے سے چالیس قدم ناپنا ادھر اور پھر وہاں سے ادھر پچاس قدم ناپنا تو وہاں آپ کو گلو ملے گا وہ اٹھا کے لیا اگر میں نے بتا دیا کہ دروازے سے تھے تو ٹھیک ہے اگر دروازے سے نہیں بتایا میں نے کہا آپ ایسا کرو پچاس قدم آگے جانا پھر پچاس قدم الٹے آدھ موڑ جانا وہاں سے بلو کو ڈر لیا وہ گھومتا رہے گا کہاں سے میں پچاس قدم ناپوں جہاں سے چلا ہوں وہاں سے ناپوں یا مسجد میں آ کے پن پر سے ناپوں یا کسی خاص پیلر سے ناپوں تو, تو کوئی پتہ نہیں چلے گا جب تک کہ میں اس کو بتاؤں نا کہ مبدا آپ کا فلاں ہوگا یہ جی فلاں جگہ سے ناپنا شروع ہو تو کسی چیز کو ناپنے کے لیے تو اس کا مبدا کا ہونا ضروری ہے کہ کہاں سے ابتدا کا تو انہوں نے جو گلگلوں کو ناپنا شروع کیا کہ ہم کسی کو بتا سکیں کسی چیز کا پتہ کسی جگہ کا پتہ تو انہوں نے اس کو پہلے دو جہتوں میں تقسیم کیا یعنی دو پودوں میں تقسیم کیا یعنی کہ ہم یہاں سے یہاں تک کا ایسے ناپنا ہے اس کو ہم اس کا عرض فرض کر دیتے جی, کا عرض یہاں سے لے کر ادھر تک عرض ادھر سے لے کر ادھر تک عرض نہیں جا رہا. رہا اور یہ جو ایسے جا رہے ہیں ہم لوگ اس کو ہم طول فرض کر دیتے ادھر کو ہم عرض فرض کرتے ہیں اور کدھر کو ٹول فرض کرتے ہیں یہاں اگر آپ دیکھیں گے یہاں پر انہوں نے کہا کہ نہیں ادھر سے دیکھ کر یہ تک یہ بھی عرض ہے یہاں سے یہ بھی ارض ہے ٹھیک ہے یہاں سے گو ہے کہ یہاں تک یہ پورا حرض ہے اور یہاں سے یہ تول ہے ادھر سے گھوم کے آ جائیں یہ سارا طول ٹھیک ہے پہلے تو آرزن اور طول حرض اور دول کو تعلیم کیا ممکن تھا وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں سے یہاں تک حرض ہے یہ ارض ہے اور یہ دول ہے کہہ سکتے تھے لیکن نہیں کیا اس طرح نے اس طرح بنائی کہ نہیں اس کو ہم عرض کہتے ہیں اس کو دول کہتے جیسے مسجد ہے نا اس بات یہ تو بالکل برابر ہے لیکن ایسا نہیں کہ ادھر بہت لمبی ہو ادھر بہت چھوٹی ہو چورس ہے جب چورس ہے تو چاہے آپ اس کو اس کو ارض کہہ دیں اس کو تول کہہ دیں آپ کی مرضی ہے چاہے اس کو ارض کہہ دیں اس کو تول کہہ دیں آپ کی مرضی ہے دونوں کہہ سکتے ہیں اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ اپنی طرف سے اس سے کیونکہ ادھر بھی ہے چینت سار کر لیں ادھر بھی چینت سار کر لیں تو انہوں نے یہ کہا کہ بس اس کو ہم ارض فرض کر دیتے ہیں اس کو ٹوٹ فرض کرتے بس پہلے سے انہوں نے آر اور ٹوٹ بتایا کی کہ اس کو کہیں گے اور ٹوٹ اس کو کہیں گے پھر انہوں نے کہا کہ ہونا چاہیے کہ کو ناپنا کہاں سے شروع کریں جب ورک کیا تو ان کو پتہ چلا کہ ارض کے لیے مبدا اللہ تعالیٰ نے کرانی ہے وہ اس طرح کہ یہاں سے نبے درجے ناپا ادھر یہاں سے ادھر ناپا اور ادھر جو خط کھینچا تھا نا ختیش دیوا کہ بس یہی مبدا سمجھ لیتے ہیں ہم بس ختیش دیوا اس کو ہم یہ صفر ہے ادھر سے ہم ناپنا شروع کریں گے دس بیس تیس چالیس پچاس آٹھ نبے और किधर से नामना शुरू करेंगे दस बीस तीस चालीस पचास नब्बे यहां तक नब्बे ऊपर नब्बे नीचे बस काफी है तो अर्जुन भर का बहुता दिन पे इस तरह मिल गया क्यों उन्होंने फतेह इस्तेमा पहले से बनाया था फतेह इस्तेमा से ऊपर नब्बे दर्जे और नीचे नब्बे दर्जे बस काफी अर्धम गया था एक ऊपर वाले का इन्होंने नाम रख दिया अर्स शिमानी नीचे वाले का नाम रख दिया आर एस ऊपर वाले को इन से ताबीत करते हैं नॉर्थ नीचे वाले को इस से ताबीत करते हैं साउथ मसलन यहां स्वाबी इस जगह आपके हैं चौतीस आशा एक एक रचे چونتیس ایک چونتیس ایک ایک نار تاکہ یہ فرق ہو جائے کہ اس سے یہ چونتیس ایک جو اوپر ہے نیچے نہیں ہے نیچے بھی تو ہو سکتا ہے تو ان جب لکھ دیں گے پتا چلے گا کہ یہ اس حتیش نواز سے اوپر کی طرف ادھر کوئی ہوگا لگتا چونتیس ایک اس کے ساتھ لکھیں اس तो के साथ एस लिख देंगे कराची यहां है 25 दर्जन उसके साथ लिखिए 25 एन कोई और का यहां है 25 दर्जन उसके साथ लिखिए 25 एस ठीक है तो 25 एन 25 एस 30 एन 30 एस तो जब भी कहीं کسی علاقے کے بارے میں لکھا ہوگا کہ اس کا ارجن بن چالیس درجے ہے تو آپ کو فوراً سوال پیدا ہونا چاہیے کہ چالیس کون سا ہے ایس ہے ٹھیک ہے تو اب آپ جب تک چالیس کا ہے آپ سرگردہ ہوں کدھر جاتا ہے جیسے آگے بولے کہ چالیس ان ہے تو آپ فوراً بچے چالیس ایس کہہ دیا فور نیچے آپ کے ذہن میں آ جائے گا یہ چالیس جو کا ہے نا یہ اوپر والے دس پہ ہے نیچے والے پہ نہیں اگر چالیس نیچے والے میں اوپر والے میں تو خود خود تاریخ تو چالیس کا پھر مطلب آپ کو خود سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ خط اس پہ کھڑا ہو کے وہاں سے چالیس درجن آپ لیں چالیس درجے اوپر کی طرف فتیش سیوا جب کھڑا ہو گئے 40 درجے نیچے اگر اس لکھا ہوا ہے تو چالیس اوپر ہے یا چالیس نیچے یہ پودا ان کو مل گیا مفت میں اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تھا تو انہوں نے کہا کہ جب ٹھیک ہے اس کو ہی گوگل کر لیتے ہیں تو یہی یہ ہمارا پودا بن گیا اب کسی علاقے کا اگر انہوں نے بتانا ہو کہ وہ فتیش سیوا سے کتنا اونچا ہے کہ سوابی کا ارض چونتیس چلیے ایک ایک ان ہے بس وہ بس کافی ہو جائے گا وہ سمجھنے والا سمجھ جائے گا کہ سوابی کا دربرد اوپر کی طرف ہے اور کتیس گرا سے چونتیس درجے ہے تو لہذا خود بخود وہاں پہنچے گا وہ لیکن چونتیس درجے تو کہہ دیے تو بات پوری نہیں ہوئی یہ تو کہہ دیا کہ ان, ان ہے یعنی آپ اوپر چلے گئے یہ بھی کہ چونتیس درجے آپ اوپر آ گئے لیکن چونتیس درجے تو اس سے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ پورا چونتیس درجے دور ہے پورا دائرہ ہے چونتیس درجے کا تو ان میں سے کون سی جگہ پر ہے یہ تو ہو گیا یہ چونتیس دائرہ ہے اس گول دائرے میں سے کس کی تعریف کرنے کے لیے انہوں نے کہ ایک دوسری چیز کی ہے اور وہ ہے طول طول بتانا پڑے گا تول بتانے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ یہ بتائیں گے کہ یہ اس میں کس طرح کتنا دور ہے ایسے ایسے, ایسے کتنا دور ہے لیکن پھر مسئلہ مطلب ہوا کہ اس کو ہم طول کو کہاں سے نا پے اس کا وقدہ کہاں سے نکالیں اس کا وبدہ جو ہے وہ جب تک مسلمان مسلمانوں کی حکومت تھی مسلمان جو ذاتی آزاد جب تک تھے انہوں نے کام کیا پرانا اس بیرونی وغیرہ ان کے جو نقشے تھے اس میں انہوں نے اس کو بنایا تھا اگر آپ دیکھیں گے اس گلوب کو مددگار ادھر پڑا جائے تاکہ سب کو نظر آ جائے اس کو اگر آپ دیکھیں گے اس گروہ میں یہ ہے یہ افریقہ ہے یہ, یہ افریقہ ہے یہ اوپر یوروپ ہے یہ چون یہ انڈیا یہ انڈیا کی ہے یہ پاکستان سلطن کا. یہ انڈیا سے تو یہ ایشیا یوروپ ای افریقہ افریقہ میں یہ سعودی عرب ہے یہاں دیکھ کی سعودیر, سعودی عرب سعودی عرب سے جب نکل کے ادھر آئے مصر آ گیا مصر سے ادھر چلے گئے آپ لیبیا آ گئے الجیریا آ گئے ادھر براکش آ رہے ہیں جب براکش ہے تو براکش سے آگے سمندر ہے اس سمندر میں یہ دنیا پہلے بس یہی تک سمجھی جاتی تھی ساوا کے زمانے کا اور بلکہ اسپین کہ جب ان کی حکومت تھی مسلمانوں کی اس وقت تک کہ یہ بس دنیا یہیں تک ہے اس سے آگے کوئی دنیا نہیں تھی آگے یہ سمندر تھا پورا اس کو یہ کہتے تھے کہ یہ بحر ظلمات یہ جو سمندر ہے نا پہلے کے کہتے ہیں اس کو اس کو کہتے ہیں کہ بحر ظلمات ہے وہ اس کا پہجا دنیا علامہ اقبال کا شعر ہے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہمیں تو وہ بحر ظلمات یہ والا ہے ادھر جب وہ سا بھی آئے تھے کیا نام ہے ان کا ناتے انہوں نے ادھر سے آ کے فتح کرتے کرتے کرتے یہاں جب پہنچے تھے راکش میں تو اس کو مغربی اقسا کہ ویسے نام بھی ان کو مغرب کیا تھا آج کل مغرب کے تھے اس کو مغربی اقسا بھی کہتے سب سے بہت تھے دور ترین مغرب تو مغربی افسا بھی جب پہنچے تھے سمندر بھی کہ اگر آگے دنیا ہوتی تو میں اس کو بھی پتا کرتا ہوں تو وہ یہاں جا. اس جگہ پہ تو یہاں پر جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آگے تو دنیا ہے نہیں تو لہٰذا پھر انہوں نے بعد میں جب کہ وہ ادھر کو اوپر چلے گئے اس ویت کی طرف اور یہاں اس ویج کو جا کے پتہ کیا پھر سیاد وغیرہ ادھر آ جائے تو یہ آخری حد تھی اس سے آگے کچھ جزائر اگر آپ ہوئے تھے وہ جزائر اگر آپ دیکھیں گے کہ اسی میں کینری آئی لینڈ کے نام سے یہاں موجود ہے میرے پاس دیکھا ہوا ہے کینری آئی لینڈ ادھر یہ مراکش ہے سے آگے ادھر کینری آئی لینڈ آئی لینڈ کے نام سے اور اس کینری آئی لینڈ جو ہے نا اس کو اس وقت کہتے تھے جزائر خالدات جزائر خالدات پتہ نہیں کیوں نام تھا اس کا لیکن جزائر خالداد کہتے تھے اس کو کینری آئی لینڈ تین چار جزیرے چھوٹے چھوٹے تو یہاں تک تو مائیکیت مچھیرے مچھرے مچھر پہنچ گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جزیرے ہیں بس یہ آخری دنیا یہاں تک ہے اس سے آگے نہیں تو انہوں نے جب جوڑا کیا جانا نے نقشے بنانا شروع کیے بیرونی نے اور اجریسی نے اور وغیرہ زالی کا ان نقشے ابھی بھی پرانے ملتے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ مبتا جو ہے نا پوری بلند کا مبتا وہ بس یہی ہے جزائ خالدات بس کیونکہ دنیا میں ہے نہیں تو جیسا اس کو ہم صفر مانتے ہیں یہ یہاں مثلاً جزار خالدات مثال کے طور پہ یہاں واقع ہے یہ ہمارا صفر ہوگا یہ ہمارا صفر ہوگا ادھر سے ناپیں گے دس درجے بیس درجے تیس درجے چالیس درجے پچاس درجے ساٹھ درجے, سار درجے، ٹھیک ہے پھر ایسے گھومتے جائیں گے جہاں تک ہم پہنچے اس وقت بکتا تھا یہ اور اسی کے مطابق اب جو پرانی کتابیں ہیں آپ کو جو دس میں پرانی کتابوں میں سے سمجھ لو کہ قطب بلند ہے چلے جائیں یا آپ یہ دیکھ لیں یہ شراکائت کی شرع ہے نبراس نبرا میں دیکھی ہوگی جس نے بھی شراکائت پڑھی ہے نبراج شرح اس میں مختلف علاقوں کا طول برت لکھتے ہیں ارضل برد لکھتے ہیں کہ فلان علاقہ اس جگہ واقع ہے اس میں بھی آپ کو جو طول برت دکھا ہوا ارزل تو ہوئی ہے لیکن طول برت دکھا ہوگا وہ یہاں سے ناپ کر دکھا ہوگا کیونکہ انہوں نے پرانی کاموں سے لیا ہوا ہے تو انہوں نے طول برت دیا ہے وہ یہاں سے ناپ کر دیا ہے بسر وہ اگر کراچی کا ذکر کرے گا تو ابھی کراچی کا تو رول 66 ہے تو وہ اس کے اندر تقریبا 29 درجے مزید شامل کر کے 30 درجے جمع ہو جائیں سے 30 مزید جمع کر کے ہو جائیں گے 97 درجے وہ ستانوے درجے کہیں گے کہ وہ سوادی کا بھی کتنا بہتر ہے نا سر بہتر ہے تو اس کے اندر جمع 30 درجے مزید کر کے کہے گا کہ وہ ہے ایک سو دو ٹھیک ہے کیونکہ وہ یہاں سے ناپ رہے تھے ادھر سے اس کو صفر مانتے تھے ادھر سے پھر دس بیس تیس چالیس پچاس ایسے ناپتے پھر وہ یہ کہ جس سال اندلوس میں سے مسلمان نکلے ہیں اور انہوں نے چھوڑ دیا چھوڑنے کے بعد یہاں فرانسیسی آ گئی انگریزوں کی حکومت آ گئی انگریزوں کو فرینچ ہے اسپینش ہے اصل <coughs> وہ آ گئے تو مسلمان کیونکہ بہت اس فنون میں بہت سارے آگے تھے اور اصل کتابیں تابیں مسلمانوں کے پاس تھی فنون بھی مسلمانوں کے پاس تھا بہت سارا تھا ان اوپر والوں نے سیکھنا شروع کر دیا سکھ سکھ کے سیکھ سیکھ کے خاص حد تک وہ ماہر بھی ہو گئے اس کے اندر تو ماہر ہونے کے بعد پھر انہوں نے یہ کیا کہ ان کو آج سے لڑایا آپس میں لڑانے کے بعد تو ملوک کی ہوئی پھر ان کو نکال دیا جو بھی ہوا وہ سارے ادھر آ گئے راکیش میں اور ادھر سے انہوں نے پھر دو گروپ تشکیل دیے ایک گروپ تشکیل دیا انہوں نے کہ آپ جاؤ ہندوستان تلاش کرو اور ایک گروپ تشکیل دیا اپ جاؤ امریکہ تلاش کرو وہ امریکہ نے دوسرا گروپ دیا آپ ادھر جاؤ تو ہندوستان تلاش کرو اور ایک کو کہا کہ آپ ادھر جاؤ ہندوستان تلاش کرو کہیں نہ کہیں سے ہندوستان پہنچو کیونکہ وہ مشہور ہو گیا تھا کہ ہندوستان جو ہے نا وہ بہت زبردست قسم کا مالدار ہو رہا گیا سونے کی چڑیا پوٹ سونے کی چڑیا کے پاس جاؤ وہاں سے سونا کے ٹکر پہ لو دو بڑے بڑے بحری جہاز انہوں نے تیار کیے اور اس کے اندر ملار جتنے تھے وہ سارے مسلمان ہی تھے پرانے اور ان کا بڑا جو تھا ایک کا کولمبس کو بنا دیا دوسرے کا واسکو نگاما اس کو بنا دیا ایک نے رخ کیا ادھر کو ہندوستان تلاش کرنے جا دوسرے نے رخ کیا ادھر کو کہ میں ہندوستان تلاش کرنے جا رہا ہوں جہاں جس کو بھی مل گیا یہ مرد سے گھوما ایسے گھوم گھوم کے آیا ادھر ادھر سے گیا ایسے گیا گیا گیا گیا پلا کر پلا کر یہ, یہاں کہیں جا کے پہنچا ادھر ادھر الگ علاقے یہ جو کیوبا شوبا ادھر ہے یہاں پر ان علاقوں میں آ گیا یہاں جب پہنچا تو ادھر ان کو لوگ نظر آئے لیکن دیکھا کہ وہ لوگ تو سرخ رکھ کے سرخ رکھے اور ان تک خبر یہ پہنچی تھی کہ ہندوستان جو ہے نا وہ کالے لو گئے تو اس کے علم نہیں تھا کہ ہندوستانی کالے ہوتے ہیں لیکن یہاں جب پہنچا دوسروں طرح کے لوگ ملے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے تو انڈیا ہی. کہ ہے تو انڈیا لیکن یہ لوگ کو راکٹ کا سروکٹ ہو گیا کوئی بات نہیں ہے. یہ ریڈ ہے نام کیا رہتا ریڈ انڈین کہ ریڈ پھر ریڈ, پھر ریڈ, پھر ریڈ ابھی بھی تو. وہ سارے ریڈ انڈین کے وہاں کی جو اصل نسل ہے نا نہیں. اور یہ انڈیا ہی ہے اور یہ جو دوسرا آدمی ادھر سے گیا تھا واسپو ڈیگاما تھا کون سا تھا وہ یہاں سے آیا ادھر گھوما ادھر گھوما ادھر گھما یہاں جب پہنچے دیکھا پہ، یہ جا ہی رہی ہے نیچے مل جو ہے نا وہ کہنے لگے یہ ملنے والا نہیں ہے ہم لوگ واپس چلتے ہیں خام کا آپ ہمیں کہیں مروائیں گے اتنا عرصہ ہو گیا گھومتے گھومتے ہندوستان کدھر نہیں آئے اسی کنارے جاتے ہیں تو یہی والا ہے اور کوئی چیز ہے نہیں واپس چلتے ہیں وہ جو واسپو ڈکاما تھا وہ بہت شاطر چالاک ذہین بہت تھا اس نے کہا کہ یہ مزہ اگر مجھ سے ناراض ہو گئے ناراض کیا ہو گیا اگر یہ مجھ سے باغی ہو گئے تو یہ تو صحیح ہے تو وہاں فوجی نظام ہے نا جہاز کے اندر فوجی نظام ہوتا ہے ابھی بھی جہاز جیتنا وہ سارے فوجی سسٹم کے اندر سنتے ہیں کپتان سب کچھ ہوتا ہے وہ جو کہے گا وہ سب کو ماننا پڑتا ہے اگر وہ نہیں مانتے تو وہ کورٹ مارشل کرے گا تو ایسا نے کیا وہ کہتے کہ اب نہیں جائیں گے اگر نہیں جائیں گے تو ٹھیک ہے وہ نقشہ جو چیز بناتے ہوئے آ رہے تھے نا جہاں جہاں جاتا ہے نئے نقشے میں تو نقشہ بناتے آتے ہیں وہ یہاں سے ادھر گئے یہاں سے ادھر گئے یہاں سے ادھر گئے تاکہ کسی پہاڑی میں درگے, کسی میں پکڑا نہ جائے وہ نقشہ بناتا آ رہا تھا کابلوں اوپر بناتے, بناتے بناتے جب یہاں پہنچے ادھر کہیں کسی جگہ پہنچے یا اپنے آگے نہیں جاتے نکشہ نہیں جاتے نہیں جاتے انہوں نے نقشے لیے سارے پھاڑ دیے وہ جو اس کو ڈی لما ساتھ تھا انہوں نے نقشے پھاٹ دیے پہاڑ کے سمندر کہتے نہیں جاتے ادھر ہی بڑھ گئے یا آگے جاؤ یا بس ادھر بھر جاؤ گے پیچھے نہیں جا سکتے ہم لوگ اب وہ بڑے پریشان کہ کیا کریں پھر کیا چلو بحران چلتے ہیں یہاں سے گھومے آگے آئے آگے آئے یہاں جب پہنچے نا ان کو یہ سمندر ایسے مڑتا ہوا نظر آیا انہوں نے کہا کیا یہ تو اسے بڑھ رہی ہے یعنی آگے چل کے ہندوستان مل جائے گا ہمیں ان کو اچھی امید پیدا ہو گئی تو یہ جو یہاں یہ جو راس بنا ہوا ہے اس کو راس کہتے ہیں اس کا نام انہوں نے کہا رقص رجا صالح اس کا نام آروی تھے نا سارے اس کا نام رکھا رقص ال صالح سالے جہاں کیپ ٹاؤن ہے کیپ ٹاؤن آج بھی ہے بھی افریقہ میں تو اس کا نام رکھا رقص ال صالح سالے کے ہو اچھی امید پیدا ہو گئی ہے کہ ہندوستان خوش بھی ہو گئے ہندوستان مل جائے گا اور پھر اسپ کا نام بھی گڈ ہو بھی سالے بھی رکھ دیا ادھر سے بڑے پھر ادھر آئے ادھر سے آ کے پھر یہاں کہیں ایسے پہنچ گیا ہندوستان تلاش کر कर दिया نے جب ہندوستان تلاش کر दिया जो اصلی ہندوستان था جو علامات تھی اس کی وہی تھی اور یہ حضرت سال تلاش کر کے بیٹھے ہوئے تھے یہ قریب تھا تو انہوں نے اس کو کہا کہ یہ تو ہندوستان نہیں ہے بھائی کہتے کیسے نہیں ہے میں نے تراش کیا ہے کیسے نہیں ہے کہ نہیں ہے کہ ہندوستان تو, تو یہ ہے کہ یہ نہیں یہ بھی ہندوستان ہے تو کہتے کہ یہ اصل تو مشرق میں ہندوستان ہے ہمارے آپ تو مغرب کی طرف کہتے کہتے کہ یہ مغربی ہندوستان ہے ویسٹ انڈیز نام یہ انڈیا ہے اور ویسٹ انڈیا یہ ویسٹ انڈیا ہے مغربی ہندوستان ہے لیکن ہے وہ برتے دم تک کسی کا اڑا رہا کہ یہ انڈیا میں نے انڈیا دراشت کیا جیسا وہ آ کر دم تک گئے بیر ہوا تو مر گیا جان چھوٹی اس کی لیکن اصل مسئلہ ہمارے لیے پیدا ہو گیا ان جب دنیا دریافت ہو گئی یہ امریکہ مل گیا اس کے بعد میں کئی وقت گئے انہوں نے اس کو پورا تو جب یہ امریکہ دریافت ہو گیا تو اب انگریزوں کے پاس حکومت چلی گئی جب انگریز آئے تو انہوں نے اثر نو پوری دنیا کے نقشے مرتب کیے پہلے تو خال خال موٹے موٹے نقشے بنائے ہوئے تھے کہ سے سمندر ہے ادھر سے کچھ کی ہے بس ایسے موٹے موٹے نقشے تھے آپ کو مل جائیں گے ان کے نقشے جو ہیں ادریسی کی بیرونی کے ان کے گلوب میں مل جاتے اس کے ادھر بس فخر دینے والے علاقے ہیں ہمارے والے اس کے اندر یہ جزیر العالم کا نقشہ اسی طرح تقریباً بنا ہوا ہے کہ اس طرح بنایا تھا کیونکہ وہ خود گھوم گھوم کے بنایا تھا تو انہوں نے پھر نقشے وقشے بنائے تھے تو انہوں نے پھر ارسرے گو نقشے برتن کیے اس میں پھر ارد الت اور ترل برت کا تعین تھا ارزل برت کے لیے تو انہوں نے وہی خطی استعمال کو رکھا جیسے کہ پیرس چل رہا تھا تور البرت کے لیے مسئلہ تھا کہ دور البرت کہاں سے شروع کریں دور البرت انہوں نے کہا تو ایسا کرتے ہیں یہ جو مسلمانوں نے بنایا تھا اس کو تو نہیں چھوڑنا ہے مسلمانوں والا تو نہیں چھوڑنا ہے اس لیے نہیں چھوڑنا ہے کہ اس کی اگلی وجہ بھی ہے اگلی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو تھا دنیا کا آخری کنارہ اب تو دنیا کا آخری کنارہ نہیں ہے ادھر بھی دنیا ہے اور ادھر بھی دنیا ہے اور ادھر سے گھوم کے اب گے تو واپس بھی دوبارہ ہوئی دنیا ہے تو ہم اس کو آخری کنارہ کیسے کہیں آخری کنارہ تو بہرحال نہیں ہے پھر کس کو متعین کریں تو کہتے متعین کس کو کرے مسلمان کو یہ ہوتا کہتے ہیں کہ ہم تو چلو میں کم کرما کو متعین کر لیتے وہ ہمارا مرکزی شہر ہے مذہبی شہر ہے وہاں سے کرتے ہیں۔ وہ انگریز کیوں کرے گا کبھی <coughs> <اور coughs> ہم ایسا کرتے ہیں جس جگہ بیٹھ کر ہم تجربات کرتے ہیں ہماری جو مین رسد کا ہے اور وہ ہے گرینچ کے اندر گرینچ یہ انگلینڈ ہے انگلینڈ ہے انگلینڈ کی دو ہے یہاں اس کے پاس ایک شہر ہے گرینچ گرین وچ کے نام سے گرینچ بھی کہتے ہیں گرین وچ بھی تو <coughs> <coughs> <coughs> اس نے ہماری رسم کا بس اسی کو اس کا جو دور ہے اس کو ہم صفر کہتے ہیں بس ادھر سے خط کھینچا ادھر سے ایسے خط کھینچ کے وہ ایسے لے گئے یہاں پہ کہا بس یہ سفر درجے کا خط ہے اور ادھر سے ہم دس بیس تیس چالیس ایسے لا پیں بس ٹھیک ہے تو اس کو انہوں نے ممتا بنایا کہ خط گرینیش وہ ہمارا ممتا ہے اب یہ ہو گیا کہ ارجن بھارت کا ممتا تو ہو گیا یہی والا اور ٹور البلد کے لیے انہوں نے یہاں یہ جو گرینش تھا یہ والا روم میں ادھر سے ہت کھینچا یہ سیدھا بتایا کہ یہ صفر درجے کا دور ہے ادھر سے ہم ناپیں گے دس بیس تیس چالیس پچاس ساٹھ ادھر سے ادھر آئیں گے تو یہ بہتر یعنی یہاں سے بیس تیس چالیس پچاس آٹھ ستر اکہتر بہتر جو بہتر درجے ادھر آئیں گے یہاں سے چونتیس شریع ایک درجے اوپر جائیں گے تو سمجھ میں آئی بات ابھی اس طرح کر کے انہوں نے طول بلد کا مبدہ بنا دیا گرینج کو اب گرینج سے ادھر ہے مشرق ادھر ہے مغرب ادھر جو طول تھا اس کو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ مشرقی طول ہے ادھر کا جو طول تھا اس کو کہہ دیا کہ یہ مغربی طول ہے اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں ڈبلو ویسٹ اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں ایسٹ e تو طول بھی دو قسم ہو گیا غربی طول شرکی ویسٹ اور ایسٹ ادھر والا مشرق کی طرف یعنی خط گرینی سے جو مشرق کی طرف ہے وہ شرکی طول خط گرینی سے جو مغربی طرف ہے وہ غربی طول ہو گیا اور اس طرح یہاں سے ناپیں گے ناپیں گے ناپیں گے اس کی بالکل مخالف سمت یہ یہاں گرینج ہے گرینج کا خط یہاں پر واقع یہ والا یہ گرینج کا خط ہے بالکل اس طرح جو ایک خط تھا اس کو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ والا خط جو ہے نا یہ, یہ بس ڈیڈ ہے اس کے ایک سو اسی دن کے وہاں فکر ہے تو یہاں سے ہم ناپیں گے دس بیس تیس چالیس یہ ایک سو اسی تک جانا پھر ادھر سے ناپیں گے دس بیس تیس چالیس ایک سو اسی تک جان آپ تو ایک سو اسی شرکی ٹول ایک سو اسی طول. بس یہ انہوں نے استعمال مقرر کر دی شرق میں بھی ایک سو اسی درجن آپیں گے گرف میں بھی ایک سو اسی درجن اور ارض کے لیے تائن کر دیا شمال میں بھی نبے درجے جنوب میں بھی نبے درجے ٹھیک ہے تو یہ دو اصطلاحات مقرر ہو گئی طور برد اور ارزو برد کی کہ مبدہ ان کا یہ ہوگا اس کا مبدہ ختیشت نبے اوپر نبے درجے اس کا مبد جو ہے نا وہ خطے گرینج ایک سو اسی ادھر ایک سو اسی ادھر بس ادھر سے ناپیں گے اس کے مطابق پھر پوری دنیا کو ناپ دیے ناپ کر اور نقشے بنا کر پوری دنیا پھیلا دیے کہ کرانچی کا یہ ہے سوابی کا یہ ہے فلاں کا یہ ہے فلاں کا یہ ہے فلاں, کا یہ ہے, فلاں کے سب کا پورے نقشے بنا کے پوری دنیا کے اور جگہ جگہ پھیلا دیے اور وہ اتنی محنت ہو چکی اتنی محنت. ابھی برطانیہ کا راج نہیں اور برطانیہ تو چھوٹا سا رہ گیا اس کی ٹیکنالوجی میں بھی اتنی مہارت نہیں رہی جتنی کہ امریکہ اور چائنا کے پاس آ گئی تو لیکن نقشے وہی وہ چل رہے ہیں اب بہت بڑا ادارہ ناسا کا بہت بڑا ادارہ ہے چائنا کا بہت بڑا ادارہ ہے لیکن اب انہوں نے بھی ایسا نہیں ہمت کیا کہ ہم اس کے نقشے دوبارہ سے بنا کر اور ٹور ار کر اپنے شہر کو بنائے یا اپنے ملک کو ایسا نہیں کیا انہوں نے کیونکہ جو چلتا ہے اس چلنے تو کوئی بات نہیں ہے ابھی ہم خصوصی کو مبدا مانگتے ہیں تو جیسا ادارہ جو کہ بہت پاور پاورفل ادھر بہت پاور پاورفل ہے اس میں وہ تو ستاروں کو بھاشا نہ پائے نا کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے اس جس کے پیچھے پورا ملک ہے تو وہ بھی اتنی ہمت نہیں کر سکتا کہ اپنے نقشے بنائے اور نقشے بنا کر دنیا میں پھیلائے اور اس اصطلاق کو ختم کر دیں کہ گرینش مرکز نہیں ہے بلکہ واشنگٹن مرکز ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ کام اتنا ہو گیا اس کے اوپر اور سب لوگوں نے مانا اب پوری دنیا کا ذہن دوبارہ سے تبدیل کرنا بہت مشکل کام ہے اس لیے وہ اسی پہ چلتے ہیں کہ یہی خطے کے لیے نیچ سفر درجے ہے اور ادھر سے ہی ہم ادھر ناپیں گے ادھر سے ادھر ناپیں گے بات ہوگی جی. تو دو چیزیں ابھی تک ہوگی تور البرد اور ارز البرد ارز البرد کی تاریخ میں آپ کے سامنے ایک متحدہ ذکر کر دیتا ہوں ارد البرد کی تعریف یہ ہوتی ہے کسی مقام کا خط اجتوا سے شمالن جنوباً زاویہ فاصلہ کسی مقام کا خط اس سے شمالن جنوب حصابی فاصلہ یہ ارض برد ہو گیا ٹور البرد یہ ہو جائے گا کسی مقام کا خط گرینیج سے یہ فرق آ جائے گا شرکت غربن زابیائی فاصلہ کا سے شکر بنیائی فاصلہ یہ طول تربرت اور یہ ارجن برت جتنے بھی طول برت کے کتوت ہیں وہ بھی آپ کو ادھر نظر آ جائیں گے اس گروپ میں بنے ہوئے کہ جو ایسے کتوت لگائے یہ طول تربرت کے حتوتے ہیں ایسے جو خطوط لگائے ہوئے یہ ارجن برت کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ صفر درج ہے صبر سے 10 درجے 20 درجے 30 درجے 40 50 60 ستر 90 درجے یہ کت گرینش ہے دس درجے بیس درجے تیس چالیس پچاس آٹھ ستر اسی نبی بھی ہم ایک سو اسی تک چلے جائیں ادھر مغربی جانبی سے ایک سو اسی تک چلے جائیں یہ پورا کوڑا اس طرح ناپ لیا پورے کونے کی جگہ جگہ چپا چپا نہ ہوا ہے <coughs> اب تو بہت ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے آپ کو ہر وقت ہر لمحے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کس جگہ موجود ہے آپ کا اصول کیا ہے اسی کی موبائل کھولیں اور اس کے اندر اس کی لوکیشن کھولیں آپ کو بتا دیں کہ اس وقت اس جگہ کا تو کیا ہے رضول کیا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو فوراً اسی وقت بتا دیں ٹیکنالوجی کا پہلے بہت بڑے مسائل آزل برد کسی علاقے کا معلوم کرنا اتنا مشکل کام ہوتا تھا مطلب پورا دن لگ جائے گا آپ کو کسی علاقے کا آزل برد معلوم کرنے اب کوئی مسئلہ نہیں ہے بس دو منٹ لگیں گے آپ کی جیب کے اندر اچھا موبائل ہونا چاہیے اور اس اچھے موبائل میں اچھے پیسے ہونے چاہیے بیلنس ہونا چاہیے تاکہ وہ سے معلومات ہم خرید معلومات ہم یہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں دے دو وہ فوراً ہمیں معلومات دے دیتے ہیں کہ آپ کا موبائل اس وقت کھلا جگہ میں رکھا ہوا ہے جس جگہ یہ موبائل ہے وہاں اس کا طول البرد اتنا ہے ازل برد اتنا فوراً آپ کو بتائے گا ایک منٹ ایک منٹ کا بھی نہیں لگے گا وہ بتا کے دنیا بھائی جیدی. یہ ہو گیا جی اس کے متعلق کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو کو. طول البرد اور عرض برد میں بتانے سے کوئی سوال ہو خدا نہ किसको कि کوئی سوال نہیں کس کو ہم کیسے ناپک گئے جہاں تک کہ کیسے ناپک لوگ سے نا اس کے لیے میں نے پہلے ایسا کر دیا کہ آپ کے پاس مبدا کا معلوم ہونا ضروری ہے نا کہ مبدا کہاں ہے یہ تو میں نے بتا دیا دنیا پوری دنیا مشہور ہو گیا کہ ارض البرد کا مبدہ ہے ختیش طبا لیکن اللہ کے فضر سے ہوا یہ کہ زمین پر کوئی خط نہیں بنا لکیر لگی نہیں اگر زمین پر کوئی خطوط بنے ہوتے ادھر کوئی لکیر کھینچی ہوتی یہاں پر ایک لکیر ایسے ہوتی ہے کہ بنی ہوئی ہوتی نا تو ہم کہہ لیتے ہیں کہ یہ لکیر جو ہے نا خطیش سوائے یہ ہے تو یہاں سے ناپنا شروع کرتا ایسا ہے نہیں وہ کتوب تو ساری فرضی ہیں جب فرضی ہے اگر ہم تلاش کرنے نکلیں کیونکہ ہم سے ادھر جنوب کی طرف ہوگا خطیش سوا تلاش کرنے نکلے تو ہم وہ خود پہ جنوبی پہنچ جائیں گے لیکن ہمیں خطیش سوائے نہیں ملے جب خط اجتفا نہیں ملے گا تو ہم ایسا نہیں کر سکتے خط اجتوا تک پہنچ جائیں گے جب ایسا نہیں کر سکتے تو وہاں سے ناپ بھی نہیں سکتے ناپنا ممکن نہیں ہے جب ناپنا ممکن نہیں ہے پھر کیا کریں گے پھر اس کے طریقے بنائے ہوئے اور وہ طریقے ہیں ریاضی کی کلیات ان کلیات کو استعمال کریں گے مثلاً ہمیں یہ پتا ہے کہ بیس مارچ کو یہ اکیس مارچ کو سورج جو ہے ختیش دیوا پہ ہوتا ہے ادھر ہوتا ہے ادھر سے لے کر ادھر چل کے ہوتا ہے یہ ہمیں پتا ہے پتیس دیوا پہ ہوتا ہے بیس مارچ کو اب بیس مارچ کو ہوگا یہاں سے شروع ہوگا اور آ کے اس میں یہاں گروپ ایک وقت آئے گا جب ہمارے سر پہ پہنچے گا سورج ہم سو میں سے نہیں آتا کہ ہمارے سر کے بند ہو ہمارا یہ جو خط ہے اس کو کرے جس وقت یہاں پہنچے ہمارے خطے یہ خطے تول ہے ہمارے. اس خطے تول پر پہنچے گا تو سورج ادھر پسند یہاں پہنچ جائے گا یہاں جب سورج پہنچے گا تو یہاں پہنچنے کے بعد اس کی شعا پڑے گی ہمارے سر پر اور ہمارا ادھر سایہ بنے گا ٹھیک ہے شعا بنے گا ہمارے سر پر اور ادھر ہمارا سایہ بن جائے ادھر سایہ بنے گا ادھر خود کھڑے گے یا لکڑی کھڑی ادھر لکڑی کھڑی ہے اور ادھر سایہ کھڑا ہوا ہے اور ادھر سے ایسے شعا آ رہی ہے اس لکڑی کے سر پر یہ لکڑی ہے مثلاً یہ اس کا سایہ ہے ادھر سے ایک شعا سورج کی ادھر آ رہی ہے یہ ایک بتی مسلسے کرتی مسلس بن جاتی ہے یہ جو مسلس ہوتی ہے یہ والی یہ مسلس کام آتی ہے قائم اتامی مسلسل ہوتے ہیں اس کو کے ذریعے سے اس مسلس کو حل کرنے کے طریقے طریقوں کو جب ہم ریاضی کے طریقوں کو استعمال کریں گے تو پتا چل جائے گا کہ یہ زاویہ جو بن رہا ہے یہ کتنے درجے کا ہے یہ ایسا بنے گا یہ جو زاویہ بنے گا یہ جتنے درجے کا زاویہ ہوگا وہ ہمارا ازل بھرا ہوگا اس کو معلوم کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور وہ اسی وقت آئے گا جب آپ کو یہ پتا ہے کہ اس مسلس کو کیسے حل کیا جائے اس کے ایک دو تین ضلع تین زاویے ہیں ان تین میں سے تین معلوم ہوں تو پھر پکے تین ہم معلوم کر سکتے ہیں تو وہ پورے کلیات ہیں اس کے لمبے چوڑے لمبے چوڑے نہیں چھوٹے چھوٹے ہلکے ہلکے آسان آزاد ہیں ان کلیات کو حل کرنا آنا چاہیے پھر شاء اللہ حل کرنا چاہیے وہ مقام بہت دور ہے اس دلی دور تو اس سے معلوم ہو جاتا اسی کے ذریعے معلوم کرتے بھی کر سکتے ہیں شاء اللہ اگر وقت ملا تو ہو جائے گا معلوم کریں گے باقی ناپ نہیں سکتے جیسے کہ آپ کے ذہن میں ہے کہ ہم چونتیس درجے ناپ لگیں گے کہاں سے جیتیس درجے یہ نہیں ناپ سکتے البتہ اگر پہلے پتا ہے کہ ہمارا سوابی چونتیس درجے ہے اور پھر آپ ادھر سے चलना शुरू कर दें और एनित रूप में चलना शुरू कर दें और चौंतीस दर्जे तक चले जाएंगे फिर जो जगह आप पहुंचेंगे वो हद इस्तीवा हो ऐसा होगा लेकिन होगा समंदर ठीक है समंदर में घर जाना पड़ेगा सही है जी इतना हो गया یہ جتنے میں نے آپ کے سامنے دوائر ابھی تک جو بتائے نا ان دوائر کو ہم کہتے ہیں دوائرے ارضیا زمین پہ بننے والے دائرے ایک یہ خطیشتوا بتایا تھا سرکار کا تیچری بتایا تھا دائریکٹ کے شمالیہ دائرے دن کے جنوبی بتایا تھا پھر یہ دوائر بتائیے ایسے بنے ہوئے یہ دوائرے طور کہ برت کے دوائیاں دیں یہ دوائر طور ایسے جو باقی دائرے بنے ہوئے یہ سارے یہ دوائرے آرس کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اسی کوڑے کے اوپر اگر ہم یہاں دیکھ لیں گے تو یہ دوائرے طول ہے اور یہ دوائرے ارد ہے یہ دوائرے ارس ہے یہ دوائرے طول یہ کھڑی لکی رہے ہیں ایسے اوپر نیچے کھڑی ہیں اور یہ پڑی ہوئی ہیں لیٹی ہوئی ہیں لیٹھی اس کا نام کی لیٹی ہے اس کو پہ لیٹی ٹوٹ کے لیٹ اور یہ لمبی ہے نا سیری کھڑی ہوئی ہے اس کو لانگ لانگی ٹوٹ کے لانگی ٹوڈ ہے وہ لیٹی ٹوڈ ہے یہ لیٹی لکھی گئے ہیں تو لیٹی ٹوٹ یہ کھڑی لکھی گئے ہیں تو لانگی ٹوڈ ہے لیکن یہ, دوائر ہیں. کے ساتھ یہ دوائر ہیں سارے دوائر عرضیا ہم سے عرضیہ یہ دوائر عرض ہے سارے دوائر ارضیہ فقط معلوم کرنے سے گزارا نہیں چلتا جب تک کہ دوائر سماویہ کا بھی پتا ہوا. یہ دوائر عرضی تھے نا دوائ عزیہ کے ساتھ ساتھ دوائ سماویہ کا بھی معلوم ہونا ضروری ہے دوار سماویہ ہیں کون سے وہ اتنا مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے آپ نے جب دیکھ لیجیے کہ یہ دوایا ارجن برت کے ہیں یہ دوایا ٹور برت کے ہیں یہ فتح کی وا ہے یہ فتح سرطان ہے فتح جدید یہ سب جو زمین پہ پتہ چل گیا तो ये कुर यार जो ऐसे है ये इस तरह थोड़ा सा तिरछा है ना हमेशा ऐसे ट्रेड़ा है ये जो ट्रेड़ापन है इसका असर इसको होना चाहिए था यू अगर यू होना चाहिए था लेकिन ये यूं है यहां से लेकर यहां तक ये जो फासला है ये जो इसका झुकाव है ये है साढ़े तीस और जितना हम लोग कहते आ रहे हैं तीस तब तेईस एशिया किया चार पांच या तेईस दर्ज है सत्ताईस ये इतना दर्जे झुकाव है ये झुकाव इसका इतना है इसी वजह से वो सारा सिलसिला बनता है यह है पूरा अर्जा से ठीक है इसके ऊपर अल्लाह तारा ने एक जैसे अंडे के अंदर जर्दी है ना जर्दी दरमियान में और उसके ऊपर अंडे का फोल है पूरे अंडा ऊपर बना हुआ है اس کے اوپر انڈا جائے انڈے کی طرح ایک آسمان بنایا ہے اس گورے کے اوپر وہ بہت دور ہے لیکن ہے بہرحال انڈے کی طرح آسمان ہے اس کے اوپر یہ رکھا ہو یہ درمیان میں تو ہم لوگ کیونکہ یہاں ہیں اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پورے عالم کا مرکز یہی پورے جنجان کا مرکز بس یہی ہے تو ہم یہاں پر موجود ہیں اور آسمان ہو بہت دور پر پورا پھیلا ہوا ہے تو انہوں نے یہ کیا کہ یہ جو خطا تھا اس خطا کی محاذات ایسے آسمان میں ایسے محاذ جا کے وہ ایک دائرہ فرض کر دیا پورے آسمان کا فرضی جائے جیسے یہ فرضی ہے تو بھر دی ہے تو اس کو پورے آسمان پر وہاں سے لے کر گھمایا اور نیچے سے گھما کر اور ایسے ایک دائرہ بنا دیا اس خطے استفا کے اوپر اوپر یہ جب دائرہ بنایا آسمان پر تو اس کا نام رکھ دیا سماوی خط استفا وہ اس دائرے کا نام رکھ دیا سماوی مثلا, से, से خط استفا جیسے مطلب اگر ایک میں یہاں سے ادھر سے خط کھینچو سیدھا ہو ادھر چلے جائے زمین کے اوپر پھر اس کے اوپر اوپر یہ آسمان پر یہ خط کھینچو وہ یہ جو ٹیم بنا ہوا ہے آسمان پر خچ کو کہیں گے یہ اس کی مسامت میں یا اس کی محاذات میں آسمان پر خط ہے ٹھیک ہے اسی طرح ایک خط ہی کھینچا ہوا اس کی محاذات میں آسمان پر ایک خط کھینچا وہ جو خط ہے اس کو سماوی حتیش کی واقع نام ہے سواوی حتیش کے اس کا دوسرا نام ہے دائرہ معدلی نار یہ دوسرا نام ہے اس کا ہو <تصفح> گیا جی یعنی اس کی تعریف اگر آپ کریں گے دائرہ معدین نہار کی تو اس کی تعریف ہوگی کہ خطی دیوا کی, کی محاذات میں آسمان پر بننے والا فرضی دائرہ وہ دائرہ موتری نہار ہے یا وہ دائرہ سماوی خطے استعمال ہے انگریزی والے کو اس کو سلیسٹیل اکویٹر کہتے ہیں اس کا نام اکویٹر رکھا تھا نے تو اس کا نام سلسٹریل اکویٹر کہتے تھے سلیسٹل <تصفح> وہی سماوی سماجی فتی استعمال سلیسٹیلویٹر کہتے ہیں اس کا اس لیے کہتے ہیں کہ جن دنوں میں سورج اس کے اوپر سفر کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر جب سفر کر رہا ہوتا ہے اس وقت دن تعدیل میں ہوتا ہے دن تعدی میں ہوتا ہے وہ اس طرح کہ پوری دنیا میں جہاں بھی آ جائیں گے بارہ گھنٹے کا دن بارہ گھنٹے کی رات ہو بارہ گھنٹے دن ہوگا بارہ گھنٹے رات ہوگی پوری دنیا میں جن دنوں میں سورج یہاں پر ہوگا وہ تعدیل کر دیتا ہے اس لیے وارتیل لینا نہ دہر مہدی نہ پھر فتح استع کے فتح سرطان میں تھا اس خطے سرطان کی مہاجات میں بھی دہرے فرض کر لے ایسے جیسے فتح استفا کی مہاجات میں فرض کیا ہے اسی طرح فتح سرطان کی مہاجات میں فرض کرے گی شمالی طرف تو وہ دہرے فتح سرطان ہو جائے کیونکہ وہ سماجی فتح سرطان ہو جائے اسی طرح جنوب میں دائرہ خطے جتی کے محاذات میں فرض کر رہے ہیں وہ ساما خطے جتی ہو جائے وہ تو جنوب کی طرف بن جائے گا اس کے علاوہ جتنے بھی یہ دوائیں ہیں جو برد ہیں جیسے بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر اس کو یہاں رکھ لیں اور اوپر ایک ایسے گروپ مثل نگر ہو آسمان بنا ہو ایسے یہاں پر اور اس کے اندر ہم جلائیں اور یہ اس آسمان کے اوپر چھپ جائیں سارے کھائی چھپ جائیں گے درمیان مرکز میں جب پر تو ادھر آسمان پہ ایسے یقینیں بن جائیں گے تو یہ آسمان کے اوپر اگر ہم لوگ ایسے فرض کر لیں یہاں سے آئے اور ادھر چلی جائیں ادھر آئے ادھر چلی جائیں فرض کر لیں تو یہ جتنے بھی دوائیں ارجن برتھ کے نا یہاں زمین پر وہ اگر آسمان پر آپ فرض کر لیں تو آسمان پر جا کر ان کا نام بن جاتا ہے دوائرے یہی جی دائرے ہیں جو ہم نے زمین کے اوپر فرض کیے ہوئے تھے انہیں کے مہاجات میں آسمان پر فرض اگر کر لیں گے تو آسمان پہ جو دائرے ہوں گے ان کو ہم دبا دے بیل کہتے ہیں بیل یہ لام بیل یہ بیلات والا ہے بیانات یہ امار والا بیل نہیں جو ہے جو ہمیں لگتا ہے یہ دوائر یعنی ان دائروں کا میدان ہے دائرہ معدرن کا دائرہ معادرین آر سے مطلب یہ دائرہ معادرین آر مثال کے طور پر دوپر. یہ دائرہ مہادرین آرسام پر اس سے اس پنکھے اور کچھ نہ کچھ ہے مائل یہ پنکھا ادھر کو مائل ہے تو میں ایک دائرہ فرض جو ایک دائرہ فرض ایک وہ بھی دائرہ وہ بھی دائرہ. یہ سارے دائرے میل اسی طرح یہ بھی دوائیں یہاں ایسے ایسے برس کریں سارے دوائیں بیل بن جائیں ان کو کہیں گے دوائیں بیل انگریزی والے اس کو کہتے ہیں ڈیکلی نیشن ڈی ای سی میلان اس کو اگر ہم کہیں کہ یہ سماپتی استفا ہے یہ دہرا مدری آر ہے اور یہ پنکھا جو ہے مثلاً یہ اس سے دس درجے تر ہے دس درجے ہٹ کر ہے ہم کہیں کہ اس پنکھے کا میدان دس ڈگری لیکن دس ڈگری شمالی اور اس پنکھے کا میدان دس ڈگری جنوبی ٹھیک ہے اس کا بیس درجے جنوبی ہے اور اس کا بیس درجے شمالی ہے اس طرح سارے آسمان میں بہت سارے ستارے ہیں سیارے ہیں چاند ہے سورج ہے مختلف چیزیں جن اجرام سماوی ہیں ان سب اجرام سماوی کا کوئی نہ کوئی محل ہو یہ تو وہ اس خط استعمال کے اوپر واقع ہوں گے یا اس سے ادھر ادھر واقع ہوں گے یہی ضرورت ہو سکتی ہے اور کوئی نہیں اگر اوپر واقع ہے تو ان کا میدان صفر ہے کوئی میدان نہیں ہے اگر ادھر ہے تو جنوبی میدان ہے ادھر ہے تو شیمالی میدان ہے کچھ نہ کچھ ہوگا بیران. سورج آج اس دائرہ دائرے مہد سے ادھر کو واقع ہے تو جتنا بھی ادھر ہے تو ہم کہیں گے اس کا آج سورج کا اتنے درجی میں ہے اور اگر وہ ادھر آ جائے گا تو ہم کہیں گے کہ سورج کا آج اتنے درجے میں اگر 22 دسمبر کو ہم کہیں گے سورج کا محل تیئیس اشریا چار ڈگری اور بائیس جون کو سورج کا محل تئیس ڈگری شمالی تو کوئی نہ کوئی ہوگا یا ادھر ہوگا چاند بھی اسی طرح چاند ہے تو بالکل اس کے اوپر ہوگا یا ادھر ہوگا یا ادھر ہوگا اگر ادھر ہے تو ہم کہیں گے چاند کا میدان جو ہے نا وہ آج اتنے درجے جنوبی ہے ادھر ہے تو کتنے درجے چاند کا وہ بھی ہی اللہ تو یہ ہے سورج کا بیلان جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ اس مہترین ہار سے ساڑھے تیئیس درجے ادھر ہو سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سورج کا بیل تیس درجے سے جنوبی ہے یہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اسے اتنا دور جانا نہیں ہے اسی طرح ادھر بھی میدان جو ہے نا وہ تیئیس ہو سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا سے زیادہ سورج جائے گا ہی ساڑھے تیئیس کے اندر ادھر بات ساڑھے کے اندر ادھر بات ان کے درمیان میں چاند کا میلان جو زیادہ ہوتا ہے وہ تقریباً 30 درجے ادھر چلا جاتا ہے اور 30 درجے ادھر چلا جاتا ہے تیس درجے وہاں تک اور 30 درجے وہاں تک پہنچا جاتا ہے کبھی راستے سے مڑ کے آ جاتا ہے 28 درجے سے مڑ جاتا ہے اور کبھی تیس تک پہنچ جاتا ہے تو اس کی ہے بادشاہ تو ادھر بھی جاتا ہے اور ادھر بھی جاتا ہے چاند اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں میلے کلی <تصفح> سورج کا ساڑھے تیئیس ساڑھے تیئیس یا میلے کلی یعنی زیادہ زیادہ تیئیس سورج کا ساڑھے تیئیس ہوگا اور چاند کا ساڑھے بتیس سے تھوڑا سا زیادہ تیس کہہ رہے ہیں کو. تو تیس درد اس کا میلے کلی چاندتا ہوں تیس دردی ادھر جائے نہیں کہ چاند کیا چالیس درد جگہوں میں یہ درد ہو لیکن دور نہیں جائے تیس سے آگے جائے फिर दूसरी बात होगी इसमें कि सूरज जो होता है वो साढ़े तेईस इधर साढ़े इधर जाएगा लेकिन साल नहीं पूरा चक्कर लगाएगा बाहर जो शुरू होगा फतेह जदी से और चलते चलते चलते चलते सत्य सरतान जाएगा सतह से वापस जदी जाएगा लेकिन एक साल पूरा शुरू आस्ते आस्ते आस्ते आस्ते आज वहां से शुरू हुआ है कल थोड़ा सा इधर होकरू होगा फसल थोड़ा सा फिर वहां से आस्ते आते होते यहां पहुंचे लेकिन उसको पूरा सारेगा इस जगह से वापस एक जगह चांद जो होता है उसका बहुत जल्दी बदलता है आज अब हम तीसरा जो उधर से शुरू हुआ है तो कल को चार पांच गल जाएगा फिर चार पांच गजीजन ऐसे करते करते करते وہ وہاں سے وہاں تک ایک مہینے میں چکر لگا ہے جو لو ایک مہینے کے اندر یہاں پہنچے گا پھر یہاں سے وہاں پہنچے گا اور سورج میں ساڑھے تیئیس ادھر ساڑھے تیئیس ادھر جا رہا ہے لیکن ایک سال میں چاند تیس ادھر تیس ادھر جائے گا لیکن ایک ایک مہینے کے اندر یہ بھر ہو جائے یعنی چاند کا پیل بہت جلدی بدلتا ہے صبح کچھ اور تھا شام کو کچھ اور مشکل ہوگا کیونکہ جلدی جلدی ادھر آتا ہے اور سورج کا صبح جو میں تھا شام کو وہی رہ گئے تقریباً معمولی سے پہ فرق آئے گا وہ بہت تھنک تھا اور ایک دن کا میلے کی لیں گے کوئی فرق نہیں لیکن چاند کا اگر حساب لگانا ہو تو اس کے لیے ایک دن کا میں نے لے سکتے صبح کا کچھ اور بیل لیں گے شام کا کچھ اور بیل لیں گے تو پیل پہ فرق کرنا ضروری ہوگا جی ہاں وہ خطے <خاتے> سرطان <laughs> سے ادھر چلا جاتا ہے خطے جدی سے ادھر چلا جاتا ہے. دونوں طرف جاتا ہے سردان جدی تو ہم نے ساڑھے تیئیس میں فرض کیا نا. اس سے آگے چلا جاتا ہے چاند اور ادھر بھی آگے چلا جاتا ہے اچھا جی یہ ہم یہ قطوط میل بن گئے جتنے بھی تھے یہ قطوط میل بن گئے جتنے بھی آسمان یہ دوائرے ارزو برت تھے ان سب کو آسمان پہ فرض کیا تو دوائرے میل بن گئے اسی سے میرے شخص بھی آ جائے گا میرے کمر بھی ہوتا ہے میرے ستارہ بھی ہوتا ہے میرے سیارہ بھی, بھی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی میل ہوگا ستاروں کا بھی میل ہوتا ہے لیکن ستاروں کا جو مین ہوگا وہ है ہوتا ہے ہمیشہ کوئی فرق نہیں آتا ہے. جو ستارہ آج آپ کو یہاں سامنے سے ترو ہوتا ہے اور وہ ادھر آ کے ہوا ہے تو وہ جب تک آپ زندہ ہے وہیں سے ترو ہوگا ادھر ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی آج کل ہو وہی ستارہ کا بھی ماہ ہو کبھی ماہ ہو ایسا نہیں کرے گا وہ بس جا ہے بس وہیں ادھر سے ہے اور ادھر ہی او ہوگا بس ستاروں کا بیل دائمی ہوتا ہے سیارے تو ہیں جو زمین کے گرد ان کا بیل بدلتا ہے سیاروں کا بدلتا ہے چاند کا بدلتا ہے سورج کا بدلتا ہے لیکن ستارے جو ہوتے ہیں ان کا بیل نہیں بدلتا ہے. اس میں تھوڑا فرق ہے آ جا آ جائے گا ان یہ تھے دوائرے ارزن برت جن کو ہم نے آسمان پر لگے اور ان کا نام بن گیا دوائرے پھر جیسے ہم ارزن برت ناپتے تھے کہ فتح دیوا سے شمالن جنوبر فاصلہ اس کو ہم ارجن کہتے تھے اسی طرح میل بھی ناپتے میل کہتے ہیں کہ فتح دہرا معذری نہار سے کسی جڑ سماوی کا شمالن جنوبر ساوی فاصلہ اس کو ہم کہتے ہیں استوار سے کسی مقام کا شپادن جنوبت زاوی فاصلہ یہ کہتے تھے کے بارے میں میل کے اوپر آسمان میں چلا گیا آسمان میں چلا گیا تو ہم کہیں گے کہ کسی جرم سماجی کا کیونکہ آسمان میں مقام نہیں کہیں گے اس کو جرم سماجی کہیں گے کسی جرم سماجی کا دائرہ مدرے نہار سے شپادت یہ جنوبت زاوی فاصلہ تو کہیں گے یہ میل ہے کی تعریف یہ کریں گے محل کسی جرم سماوی کا دائر محجرین نہار سے شمالن جنوبن زادیہ فاصلے ہو گئے تھے جرم سماوی میں چاند ستارہ سورج سب چیز جرم سماوی ہے میں موجود کوئی بھی چیز اس کو جرم سماوی نہیں اسی طرح جیسے ہم نے میرے شمس اور محل کے دو جو ارز के کے دوائر تھے ان کو اوپر لے کے इसी بنا دیا اسی طرح جب ہم ناپتے ہیں ارز البرت کو کہ خطے استفا سے شمارا جنوبر فاصلہ کہتے ہیں عرض کو تو بیل کو بھی ہم نے کہہ دیا کہ وہ دیرا محدود سے شمارا جنوبر فاصلہ ہے تو جیسے ہم اس کو لکھتے ہیں ارز البرت کو ایسے محل کو بھی لکھتے ہیں سورج جو ہے سورج کا آج محل ہے کتنا ہوگا بیس درجے ہوگا ایک کتاب کے آخر لکھا خبر دیکھیں ذرا ہم ایک اس کے آخر میں ایک چینل ہے کون سے نمبر سب پہ دو سو سو چوالیس دو سو بیس پر آپ مہینہ ہے مہینہ تلاش کرنے پہلے جنوری کا مہینہ تاریخ آج تلاش کرنے تیرہ اس میں دو چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کو اوپر دو ان نے جنوری پیچھے لکھا ڈی سن پھر ایل ڈی اور ڈیٹ یہ تین چیزیں لکھی ہوئی ہیں جنوری کے بعد ہو گیا ڈی سن ایل ٹی اور ڈیٹ تین عنوان آتے ہیں بی سن یہی ڈیکلیشن آف sun declination of آف سن میلے شمس اس کو نام ہے میری شمس میلے شمس ایسے لکھا ہے ڈی ایس یو ایم اور ادھر لکھا ہے ایل ٹی ایم آج کی تاریخ میں جی ڈیگلینیشن آف سنبان کی اکیس گیا چار چار چین کیا لکھا ایسی لکھو تاریخ ہے اس کا مطلب ہے یہ جو لکھائیں گے کہ آج سورج دائرہ مادری نہار سے منفی اکیس اشاریہ چار چار درجے دور ہے منفی کا مطلب ہے کہ ضرور ہے مسبت ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کشت ٹھیک ہے اس کو ہم دو طرح لکھ سکتے ہیں منفی اکیس اشاریہ یا اکیس اس یہ بھی لکھ سکتے ہیں اور اگر ادھر ہوتا ہم کہتے ہیں اکیس شریعے چار چار این یا مثبت اکیس شریعت چار چار مثبت کی علامت لگاتے نہیں ہیں تو زیادہ فقت ایسی اکیس شریعے چار چار کر دیتے ہیں تو یا تو مثبت منتری کی علامت لگی ہوگی یا اس این لکھا ہوگا دونوں میں سے کچھ ایک لگا سکتے ہیں اردو درد کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ یہی تو آج میں جا کے اس پہ نہ سے سورج 21 درجے ہو ہے ساڑھے اکیس درجے ٹھیک آج ساڑھے درجے ہو ہے تو جہاں سے تلو ہوگا وہاں ساڑھے درجے دور ہے اور ادھر سے جائے گا اور ادھر ساڑھے درجے پر اسی دائرے کے پر ہو دا وہی ہوگا ٹھیک ہو ہے وہیں سے تلو ہوا اسی ہوگا آج سے آج میرے ادھر آئے گا آج آستے ہماری طرف گا हम कि ये सूरज का मैल है और साढ़े इक्कीस दर्जे जुनूबी मैल आज साढ़े इक्कीस दर्जे जुनूबी चार चांद साढ़े इक्कीस जुनूबी मैल अगर ये सूरज उधर चला जाएगा तो हम कहेंगे साढ़े इक्कीस दर्जे मसलन ये शिमाली मैल मशन तो वो शिमाली मैल कहलाएगा ये जुनूबी मैल कह रहेगा इसी तरह चांद का भी होगा रोजाना का کا بھی ہوگا اور ستارے کا بھی ہوگا سیاروں کا بھی ہوگا سب کا بیل کچھ نہ کچھ ہوگا جو بھی ہوگا معلوم کرنے کے مختلف طریقے ہیں جو چیز پہلے سے معلوم ہے بس اسی پر اتفاق بھی کرنا چاہیے یہ ہوگیا کہ میں سمجھ میں آ گیا ہوں ان شاء اتنی مشکل چیز نہیں ہے ہے ابھی سمجھائیں گے کہ بہت دیر سے تھوڑی بہت دیر سے کافی آ جائیں گے اس کے بعد پھر یہ دوسرے جو دوا تھے ایسے تورو بلد والے ہم نے اس پہ فرض کیے ہوئے ہیں ایسے ان دبائب کو بھی ایسے ہی فرض کریں جیسے کہ ہم نے اردو بلد والوں کو ایسے بنایا آسمان کا ایسے بنا لیا یہ خود پہ شمالی سے نکل رہے ہیں یہاں آنے. ادھر سے نکل رہے ہیں اور ادھر آ کے جنوبی میں بنا رہے ہیں اسی طرح خود پہ شمالی وہاں ہے ادھر سے نکلے اور ادھر چلے اس کو اگر آپ یوں کر لیں کہ یہ گلوب ہے اس کا یہ جو شمالی ہے نقطۂ کتب شمالی ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں جغرافیائی کتنی شمالی اس کا نام ہے جغرافیائی کتب شمالی اس نقطے کا نام ہے جغرافیائی کتب جنوبی یہ جغرافیائی ہے اس کے اوپر اگر ہم ایسے کر دیں جیسے میں یہاں کھڑا میرے اوپر یا یہ تمہارے میں بیٹھے ہوئے ان کے اوپر بالکل یہ اس رات بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ کیونکہ ان کے سر کی ماہدات میں ہے اسی طرح جو نمالی پر نکتا درج کر لے کیونکہ ترچا ہے اگر یہ سیدھا ہوتا تو اس کا نقطہ ادھر بنتا یہ اگر ہے تو نا ادھر سے ہی بنے تو اس کی مہاذات اس میں آسمان نکتہ اس میں, آسمان نکتہ اس میں, آسمان نکتہ اس میں آسمان جو نکتا ہوگا اس کو ہم کہ یہ جورا کے ادبی شماری تھا اس کو کہیں گے سماجی ادبشماری فکت سما کا فرق ہے اور اس کے مہاراشٹر میں ایسے نیچے جنوبہ بنے گا اس کو ہم جورا کے چنوبی کہتے تھے اس کو سماجی چنوتی کہتے کیونکہ یہ دو نکات ایسے بن جائیں گے اس کے اوپر وہ سماجی کتنے شماری ادھر سماجی اتنے چنوگی یہ دو نکات بن جائیں گے پھر وہاں سے آپ کھات کھینچیں سیدھا آ جائے ادھر اس کے ساتھ مل جائے پھر اس کے ساتھ ایک اور کھینچ دیں اس کے ساتھ ایک اور کھینچ دیں اسی طرح جیسے یہاں کھینچے ہو ایسے ادھر بھی چاروں طرف خطوط کھینچ کے اور ادھر آ کے مل جائیں یہ جو خطوط بنیں گے سارے ان خطوط کو ہم یہاں پر کہتے تھے خطوط دول ال یہ تھا جو خطوط تول لیکن آسمان پر جب جاتے ہیں تو ان کا نام بن جاتا ہے دوائے کے زمانیہ زمانی خطوط کو کہیں گے وہ فرضی خطوط ہیں جو زمینی طور البلد کی محاذات میں آسمان پر بنتے زمینی طور البلت کی محاذات میں آسمان پر بننے والے دوائر وہ دوائر زبانیہ کے لائیں گے دوائر, دوائر زمانی ہے, سمجھ کہ وہ اثر اث خود نکل رہے ہیں سماجی خود میں شمالی سے اور ختم ہو رہے ہیں سماجی روپ میں پر اور جیسے یہاں پر پورے لوگ کے اوپر بنے ہوئے تھے دوائر ایسے دوائر ضرور بڑھ اسی طرح وہ بھی وہاں دوائر دوائرے ہیں اسی کی مثال ہے برد کے دوائر کو اوپر لے جا کر ہم نے بیل بنا دیا اس کے ناپنے کا طریقہ بھی وہی تھا جو کہ نیچے ارضل برت کو نابنے کا طریقہ تھا کہ کو ناپتے تھے کہاں سے با سے تو بیل کو کہاں سے نامتے نہار سے اس ارض الرد کو نامتے تھے شمالت جنوبت اس کو بھی ناپتے ہیں شمالت جنوبت ٹھیک ہے یہی ہو گیا تھا اس کو نامپتے تھے ہم درجات میں یہ اتنے, اتنے, اتنے درجے ادھر اتنے درجے ادھر اس کو بھی نامتے درجات میں اتنے درجے سورج ادھر ہے اتنے درجے سورج ادھر, درجے سورج ادھر درجے. لیکن جب تورن برد میں پہ پہ پہنچتے ہیں تو تورن برد یہ یہاں پر ہم یہ کرتے تھے کہ خط گرینش سے ناپتے مبتا کون سا تھا خطے گرین اور ناپتے تھے شرکن غربن مشرق میں 180 درجے مغرب میں 180 درجے یہ ناپتے تھے نابتے درجات میں ادھر ایک سو اسی درجے ادھر در در بھی درجات ایک سو اسی درجے یعنی سابیائی فاصلہ تھا ایک سو اسی درجے. جب یہ ہم نے اوپر فرض کر لیے ایک دس کا نام بدل دیا تھا. نام جو ارد الرد کے اوپر فرض کر کے بدلا تھا یہ دوارے ارض وہ محل بن گیا تھا ان کا بھی ہم نے تھا, نام بدل دیا یہاں دور بدل تھا وہاں دبائے گئے زمانیاں بنا دیا ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا لیکن ساتھ کچھ اور بکیہ چیزیں بھی بدلیں وہ یہ کہ یہاں تھا اس کا مبدا کرتے گرینیج وہاں آسمان پر تو گرینیج ہے نہیں جب گرینیج نہیں ہے تو آسمان پر جب ان کو ناپیں گے ہم دبایا کو تو کہاں سے گے کا مسئلہ دوسرے یہ کہ ناپ دیں گے تو کس اکائی میں ناپیں گے درجات میں ناپیں گے فوٹوں میں ناپیں گے کلومیٹر میں ناپیں گے کس میں ناپیں گے تیسرا یہ کہ کس طرف ناپیں گے شرکن غربن ناپیں گے یا صرف شرکن ناپیں گے کس طرف ناپیں گے تو تینوں میں تبدیلی کیوں انہوں نے انہوں نے کہا کہ بھئی اس کا جو مبدہ ہے مبدہ تو ہم بنائیں گے نکتا اعتدال ربی کو نکتا اعتدال ربی کیا بنا ہے بات متا ایک نکتا ہے آسمان میں بس اس نقطے کو ہم ممتا بنائیں گے اچھا جی یہ ہو گیا ممتا پھر اس کو ہم ناپیں گے صرف ادھر کو مشرق کی طرف ان تورنباز کو ناپتے تھے ادھر بھی ادھر بھی لیکن اس کو ہم ادھر ادھر سے ناپیں گے یعنی جہت تبدیل کر دیں کس طرف ناپیں گے یہ صرف شرپت گھر نہیں ناپیں گے تیسری چیز इसको हम नापते थे दर्जात में तो उसके बारे में कहा दर्जात है नहीं उसको हम घंटे मिनट में नापेंगे उसको किस में नापेंगे घंटे मिनट में वो है कि इकाई तीन करते घंटे मिनट में سب سے پہلے ہم نے یہ کیا کہ دوائر ان کو یہ جو الورد ہے ان کو آسمان پر فرض کر ہے فرض کرنے کے بعد اب اصل مثلاً ان کو ناپنا تھا کہ کہاں سے ناپنا شروع کریں تو کبھی اس کو ناپنا شروع کریں آپ اعتدار ربی کے نقطے پر مثلا یہ نکتا ہے ربی مثال کے طور پر یہ نقتا ہے اس کا نام ایک نکتا ہے ربی ٹھیک ہے تو ادھر سے جو خط گزر رہا ہے نا طور الورد کا ادھر سے جو گزر رہا ہے ادھر سے ناپنا شروع کریں گے اور ادھر ادھر بھی ناپتے ہیں نا اور نہ گھنٹے منٹ ہیں یہ یہ پاکا مثر یہ روی کے رکتے سے ایک گھنٹے کے ماسل پر ہو دو گھنٹے پہ ہو تین پہ ہو چار پہ پانچ پر ایسے گھومتے گھومتے جو یہاں پر ہے کوئی چیز تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ کچھ سے تیئیس گھنٹے کے پاس پر پھر یہ واپس چوبیس منٹ وہ کل ڈائرے کو چوبیس گھنٹے میں درشن کر کے چوبیس گھنٹے میں تقسیم کیا کرنے کے بعد پھر ایک گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ ادھر چلتے چلتے واپس ادھر تیئیس گھنٹے اور ادھر چوبیس گھنٹے میں پھر سے پر جائے گا چوبیس ویس ستر ہو جائے گا سمجھ میں آ گیا ہمارا کہ ہم نے دوائرے شروع پر جو تھے ان کو آسمان پر فرض کر لیا فرض کرنے کے بعد آسمان پر ناپیں گے کیسے اس کے کچھ کر لیا. ایک تبدیلی یہ کر دی انہوں نے کہ اس کا مبدہ بدل دیا یہ نامتے تھے ہم گرین سے اور وہ تو گرین سے نہیں ناپیں گے بلکہ وہ ادارے ربی کے نقطے سے ناپیں گے دوسرا یہ فرق کیا کہ یہ نامتے تھے شرکت ہر بند انہوں نے بلکہ وہ صرف شرکت ناپیں تیسرا فرق یہ کیا کہ ہم یہ نامتے تھے درجات میں اس کو ہم نا گے وقت میں یعنی ناپیں گے یہ تین قسم کے انہوں نے فرق کر دیئے فرق کرنے کے بعد کہا کہ بھائی یہ جو نظام تھا یہ نیچے والا طول پرل والا یہ اوپر ہم نے منتقل کر دیے یہ دوائیں سماویہ میں منتقل ہو گیا پھر اس کا انہوں نے جب ناپتے ہیں تو مثلاً یہ جو یہ پنکھا ہے یہ ادھر کوئی وہ دائرہ ہے کوئی چیز ہے جرم سماوی اس کو کہیں گے اس کا سود دے مستحکم ایک گھنٹے کیا کہیں گے سو پست گھنٹے ہم یہ کہتے ہیں نا سوادی کا تورل برت بہتر درجے یہ کہتے تھے اب اس کو کہیں گے اس کا سوود پستک کی ایک گھنٹہ ہے یا اس کو کہ اس گھنٹے کا مطلع استوائی ایک ہے دونوں نام ہے متلا استعمال یہ سوڑود پستک کی دونوں چیز اس کا نام ہے اس کا متلا استفای یہ گھنٹہ ہے اگر کوئی ادھر ہے سو کہیں اس کا سود مستقب 23 گھنٹے کی. کیونکہ ادھر سے گھوم کے آئے گا سو دستقب تیئیس گھنٹے یا اس کا متلا اجتماعی 23 گھنٹے تو یہ اس طرح ناپیں گے ٹھیک ہے تو یا آپ کہتے تھے اس کا تولول برت اتنے درجے آسمان پر پہنچ کر کہیں گے کہ اس کا متلا اجتماعی اتنے گھنٹے اتنے گھنٹے اتنے منٹ جو بھی آپ کہتے ہیں ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یہ دو چیزیں ہم نے کور کر لی ہیں گولر برد اور سل برد ہو گیا اور نیل اور متلا استعمال نیل اور متلا استعمال اس کو کہتے ہیں نیل اور متلا استوائی ہو گیا اس متلا اس کو انگریزی والے کہتے ہیں رائٹ اسینشن آر آئی جی ایس ٹیسینشن ایس ایسینشن ڈبلو ایس ایم شن تو رائٹ اس متلا استوائی ایک ہی چیز دو نام ہے اور سوتے پستی متلا استوائی سود پست رائٹ اسینشن ایک ہی چیز ہے یہ آتا ہے کسی جرم سماوی کو ناپنے کا طریقہ اس میں میل اور رائٹ اسینشن استعمال کرتے ہیں میل اور رائٹ اسینشن وقت زیادہ ہو گیا. ہو گیا ایک بجے تک ہمارا وقت ہو گیا تو اگلے کب مر... شروع دو, دو, دو, دو, بجے دو, بجے. دو بجے ایک گھنٹے تک ہمارا سب کھانے کا وقت ہے دو بجے شروع ہوگا اگر پروجیکٹر آ گیا تو ہم ہی شروع کر دیں گے اگر پروجیکٹر نہیں آیا تو پھر اسی کو آپ گور سوسائٹی